السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب حضرت آپ باتیں کیا کریں ان لوگوں کو آپ ہمیں چھوڑ ان لوگوں کو آپ ہمارے ذمہ چھوڑ دیں جانتے ہمیں ہمیں جانتے ہیں یہ ہمارے ہینڈ ریز ہو جاتے ہیں نا پھر یہاں پہ نہیں رہتے میں صرف یہ حافظ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں حافظ 313 یا حافظ ہم خان دیوبندی جو ہے موجود صاحب یہ وہی ہے کہ کوئی اور ہے حافظ 313 ون تھری یہ وہی ہیں یا کوئی اور ہیں مجھے تو وہی لگتے ہیں مولانا آپ وہی ہیں یا کوئی اور ہیں چلے چھوڑیں بعد بات ایسی کرنی حدرت وادیوں کو ساتھ ساتھ جو ہے اچھا اچھا پھر آپ وادی ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ نہیں تو وادی ہوتے ہیں اچھا بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہادیوں کا حضرت بات بات ایکسپوز بھی کرنا ہے اصل میں یہاں پر تو ہم خیر ایسی باتیں نہیں کر سکتے لیکن ان کے عقیدہ ہے ان کا عقیدہ کیا ہے کہ جناب ہم اپنی عقل اور فہم کے پہ اعتبار کرتے ہوئے رہتے ہوئے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشتہار اور ان کے فیصلوں کو بھی دیوار پہ دے ماریں گے یعنی ہم اس کو بھی کوئی وقعت نہیں دیں گے یہ ان کا عقیدہ ہے میں آپ کی ان کی شیخیز زبیر عدی کی آواز میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ ان کے عقیدے ان کے گندے منہ سے میں ان کو جو ہے تو آ, جا, جا, جا, یہ نکال کے آپ سناؤں گا کہ ان کے نزدیک ان کے گندے گندے عقیدے کیا ہیں لیکن وہ تو ہم سنائیں گے لیکن پرابلم یہ سنے کہ ال, یہ جو ہے تو اللہ کے بارے میں میں کیا رکھتے ہیں یعنی جی صحابی ہو گئے ولی ہو گئے انبیاء ہو گئے وہ تو خیر اللہ کے بندے ہیں اللہ کے مخلوق ہیں حضرت آ, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ذرا سنیے اور شیطان کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ ذرا سن لیں آپ ان کے مجھے ایک منٹ ہی لگے گا آپ کو سچا <سؤال> نہیں پر اجماع ہو گیا اور سرجما جو سارا تو ہے یہ ان کو مول ہے زبیر کہتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بات ماری جاتی تھی دیوار پہ تو ہمارے ہم تو اپنے مولوں کی باتیں بھی دیوار پہ نہیں ماریں گے تو اس کے بعد کی بات سنیے شیخ صاحب نے کہا تھا کہ بتانے بھی کیا مل گئے کہاں ابھی مل گئے پر ہی اور وہ تو کیا بات لیں گے ہم مرزا کاجیانی کی بات لیں گے لیکن حضرت عمر فاروق کی بات رضی اللہ تعالیٰ کی بات لیتے تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کیوں صحابہ ہے ان کے دلوں میں نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو کافروں نے اور منافقوں نے ان کا انکار کیا صحابہ نے دین کا پرچار کیا تو منافقین نے اور خارجیوں نے اس کا انکار کیا آئی ماں نے جب دین کی ترویج کی فکر کی تو اس وقت بس وقتوں نے ان پہ بھی زور جو ہے تو ضرورت ہیں چتارش آ رہی ہے اس قسم کے گندے عقیدے جو وہابی ہیں نا یہ گندے ہیں اصل میں یہ ایک لانت ہے وہابیت اصل میں ایک لانت ہے اور اللہ تبارو کو تعالیٰ اسلام سے سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے ٹھیک ہے اجماع ہونے چاہیے یہ کون سے اجماع ہونا چاہیے اجماع پاکستان میں بیٹھ کر طالب الرحمان اور زبیر علیزی بیٹھ کر اجماع کر دیں گے یعنی شباف حنابلہ اور یہ اجماع نہیں ہے اجماع جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کر یہ دو چار جو ہیں یہ باغڑ بھلے یہ پاکستان میں بیٹھیں گے جو فیصلہ کریں گے وہ اجماع ہوگا پاکستان کی سترہ کروڑ کی آبادی میں سے سولہ کروڑ جو ہے نبے لاکھ ہیں وہ اگر کوئی بات کرے وہ اجماع نہیں ہے دس لاکھ میں سے اگر ایک جو مختلف لوگ ہیں ان میں سے اگر ایک لاکھ اکٹھے ہو جائیں اور ایک لاکھ میں سے بھی جو ہے تو چند ہزار کے جو ہے تو دینی لوگ ہوں اور چند ہزار میں بھی چند سو جو ہے تو ان کے مول روپ ہوں گے اور چند مول سے وہ بیٹھ کے ان کو فیصلہ کریں گے تو وہ اجماعت ہے اور پوری امت کا فیصلہ جو اس کو اٹھا کر ٹوکری میں ڈال دیتے کیوں کہ حجیت سنگھ کی شہر مستمت کے مطابق نہیں ہے عزیزوں کو بھی او oh, بھائی صحیح دا عمر کو حدیث کی سمجھ نہیں آئی لیکن آج کی وہ کو حدیث کی سمجھ آئے گی کیونکہ ان کے پاس بخاری ہے کیونکہ ان کے پاس بخاری آ گئی حضرت عمر کے پاس تو بخاری تھی تھی نہیں ان کے پاس عزیز ہی, ہی نہیں پہنچی تھی ان کو کیا صحابہ کو تو ان کو بس بخ کے بچے ان کو میں کہتا ہوں. کیا ہیں یہ لوگ یہ ہے رواف وہ بھی صحابہ سبق شتم کرتے ہیں اور یہ بس بخشا پہ سبق شتم کرتے ہیں اور ان کے ایک اور بھی کمال ہے یہ پھر ایلبیر کی بھی نہیں چھوڑتے پہلے بیٹھے جو اذان ہے ان کو بھی نا نا نا نا ان کو بھی کسی کہتے نہیں لازمیوں کی نسل میں سے نہیں ہے یعنی ان کے ہاں یہ مکس ہے اصل میں ہر قسم کا گنج جو ہے وہ ان کے ہاں جو ہے تو موجود ہے آپ کو رابذیت ان کے ہاں ملے گی آپ کو خارجیت ان کے ہاں ملے گی آپ کو ناظبیت ان کے ہاں ملے گی آپ کو حسیت ان کے ہاں ملے گی آپ کو مجسمہ ان کے ہاں ملے گا آپ کو جبریہ ان کے ہاں ملے گا آپ کو قدریہ ان کے ہاں ملے گا اور آپ کو لانت بھی ان کے ہاں ملے گی آپ کو لواز دن یہاں ملے گی ابھی میں ریکارڈنگ پلے کروں تو یہاں پر تو میں مطلب ایشو ہے کہ تو محترمائے ہیں. جا رہے ہیں. قرآن شان کیوں لٹ جا رہے ہیں ان کے منہ سے میں آپ کو سنا سکتا ہوں ابھی اما اب جان بی بی رجل اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان کے زو حسن کے دل میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں تھی بک کون کی ان کو زبردستی تھونپا گیا تھا تو بنا کے عقیدے کے حضور کے دن میں کالا تھا یہ دن کا گندا عقیدہ ہے یہ ہے ان کی خوف بدبختی کارتا سے تو بھال چکے ہیں کہتے جی خیر القرون آپ کہتے سرکار کہتے خیر القرون نکلنے میرا جو ہے چیز زمانے بہتر میرا دور اس کے بعد تو دور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ادلا تو خیر القرون دے یعنی امام ابو حظیفہ کے بہت میں یہ لوگ جو ہے لانت کرتے ہیں تو امام ابو دظیفہ تو شخصی دانت کرتے ہی کرتے ہیں یہ خیر القرون میں بھی لانت کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ خیر القرون میں صرف امام ابو حنیفہ نہیں ہے خیر القرون میں تو صحابہ بھی ہیں اور خیر القرون میں حضور بھی ہیں خیر القرون میں امہاد ہیں اور خیر القرون میں اہل بیت بھی ہیں یہ سب میں لانت کر دیتے ہیں یہ ہیں کہ بدبختی آپ سننا پسند کریں گے کہ مجھان بیوی ایشا کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ یہ سننا پسند کریں گے کہ یہ ماجان بیوی ادھر ان کے منہ سے سنیے نا یہ پالٹاک آج کل آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو تبدیل کر سے بات کر یہاں پر ہوئے ہیں تو ذرا یہ سنیے ذرا اب ان کے منہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مشین کے منافقوں نے جب یہ تہمت لگائی تھی جب کسی صحابی کے ساتھ پائی گئی تھی تو اللہ یہ پالٹا کا صرف انڈرو ریٹ ہے جو آج کل ادھر آیا ہے سنیے اگر اس کی بکواس سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک کیوں خاموش ہے کیوں کیوں خاموش رہے مر تک کیوں خاموش رہے اس کا جواب تم امداد صاحب جواب نہیں دیں گے کیونکہ تو ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت نہیں تھی لیکن زبردستی کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا ایسے ہی نا تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے والے بھی ایک مہینے تک وہ خاموش رہے اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کے دل میں کچھ کالا تھا پچھلے ایک مہینے تک خاموش رہے نا کیوں نہیں نے لوگوں کو بتا دیا یہ جو بات بہت میری بیوی پر باندھی جا رہی ہے یہ دیکھ رہا ہوں ساف ساف ساف آئینے میں ایک محترم کیا تھا نا میرے بھائیوں اس سے کیا ثابت ہوا حضرت عائشہ سے اور میڈیکیشن کی مابین کلفت نہیں تھی کر میں بیان کرنا شروع کر دوں گا یقین کریں ساری رات سارا گزر جاتے یہ اللہ کا مجاہدین یہ شیطان کا مجاہد ہے یہ شیطان کا مجاہد ہے جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور تمام چودہ سالوں کے احانات کو یہ جو برا بلا کہ جالون و تجابونا کہتا ہے یہ بس جس کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے ہم نے تو پالٹاک میں ایک سوال بہادر سے پوچھا ہے یہاں پہ آپ ان کے روم میں جائیے ان بس کے روم میں آپ جائیے اور ان سے پوچھیے کہ گرمی اور سردی میں کس طرح ہوتا ہے تموہن کے سوال ہے پچھلے آٹھ مہینوں سے میں ویٹ کر رہا ہوں ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں آیا میرے ان بچوں سے گزارش ہے اس روم کے کہ آپ ان کے روموں میں جائیں ان سے پوچھئے کہ تموجن کہتا ہے کہ جناب آپ نے تو ابھی تک شیخ الحدیز اور شیخ القرآم تو آپ بنے ہیں اس سے تو ہم بعد میں بات کریں گے یہ گرمی اور سردی میں سل کا کس طرح ہوتا ہے کہیں کہ کوئی حدیث نہیں ہے میں تو اب ان کا مولوی سے سوال پوچھے جی وہ ہنسی سوال کر رہا میں سنا تو ان کا مولوی کیا کہتا ہے وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے سوال ہی تو نہیں پڑتا وہ یعنی یہ چاروں فقوں کو جو ہے تو ریزیکٹ کرنے والے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ گرمی سردی میں استنجا کس طرح ہوتا ہے ان کی اوقات اس سے بڑھ کرنی ہے کہ آپ نے اس سے کوئی علمی حدیث قرآن اور حدیث کا, کا سوال ان سے نہ پوچھیں ان سے استنجے کا سوال پوچھا کریں کہ بھائی یہ استنجا کس طرح ہوتا ہے ان کی اوقات استنج ہی ہے اس سے بڑھ کرنی نہیں ہے ان کے مول بھی کہتی ہے جو بیٹھے ہوئے سعودی عرب سے آن لائن ہوتے کہتے جی ہم نے تو سوال ہی پہلی مرتبہ سنا استنجا تو استنجے ہوتا ہے یہ کہتے ہیں جی ہمیں ہر چیز کو ہر حدی سے جائیے سر کہتے ہیں جی اگر گرمی سردی میں سناتا ہوں آپ کو سنیے کہتے گرمی اور سردی کے سینجے میں بس یہ کہ گرمی میں ٹھنڈے پانی سے کریں اور سردی میں گرم پانی سے کرے اور میں نے کہ کسی حدیث نے دکھا ہے بھائی اکیس حدیث نے دکھایا ہے کہ گرمی میں آپ ٹھنڈے پانی سے کریں اور سردی میں جو ہے تو آپ گرم پانی سے کریں ہمیں تو چاہیے جی کو قسم سنیے پہلے عمران میں ایک منٹ میں میں چھوڑنے لگا ہوں یہ جب یہ اس قسم کے آپ کو جواب دیں گے تو پھر آپ ان کے سوال کیا کریں گے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں یہ ذرا سنیے کہ گرمی سردی کے سینجر شیخ رانجی بھائی سوال یہی کے بارے میں کہتے ہی ہزی سے دکھ رہا ہوں رانجی یہ فرق دکھ کہ سردی کا الگ اور گرمی کا استنجا الگ یہ اتنے داؤد ہے وہاں پر ہوتے ہیں پالٹاک بھی بیاہ چلایا ہوا تو یہ ابھی کم کی طرح پریشانی بھی ساتھ تو شیخ اس کی طرح معاوض نہ سردی گرمی کا استنکا بھی جو الگ الگ گڑا ہوا ہے پہلے جو سردی کا الگ ہے گرمی کا استنج الگ ہے کیا قرآن و حالی چندر اندر کسی کو غریب ہے کیا قرآن و حدیث میں رہتا کوئی فرق ہے اس کی طرف ساری امید لگا کہ گرمی میں سنجھا اور سردی میں سنجا ہو کوئی ایسے بھی نہیں ملتی ہے تو گرمی میں سنجھا نہیں ہے سردی میں سنجھا نہیں ہے महाराज निशने का तरीका जो विदेश में आ रहा है वो तो यही है कि पहले पत्थर इस्तेमाल किए जाए सबसे बेहतर तरीका जो है वो ये है पहले पत्थर किए जाए और उसके बाद फिर पानी इस्तेमाल किया जा जाए और अगर सिर्फ पानी को गुजारा किया जा जाए तो पूरी वो भी जॉस जा जाए जा। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है तो गर्मी हो या सर्दी हो अगर सर्दी हुआ तो पानी ठंडा हुआ उसको गर्म कर लीजिए और अगर गर्मी है पानी गर्म है उसको ठंडा कर लीजिए وہ ایسا مشورہ نہیں ہے تو اس بندے کو جو ہے وہ سہولت دیکھنی ہے اور اگر ٹھنڈا پانی سردی کا موسم استعمال نہیں کر سکتا ہو تو اس کے لیے اجازت کیا ہے تیمن کر دیں تو حجیز سے ہمیں شہرت ملتا ہے اس میں سوال پوچھتا ہوں کہ حدیث میں اگر گرمی سردی کے سنجئے کا پتہ نہیں ہے تو حدیث میں گرمی اور ٹھنڈے پانی کا کہاں پہ ذکر ہوا ہے یہ حدیث میں ذکر ہے گرم اور ٹھنڈے پانی کا آج تک ہمیں اس سے جواب نہیں ملا پھر یہ کہتے ہیں جناب وضو کا تو میں نے وہ سنا ہاتھ منہ دھونے کا تو تہم ہوتا ہے یہ استنجی کا کون سا تیمم ہوتا ہے اس طرح کوئی بھائی مجھے بتائے جی کا کون سا تہم ہوتا ہے بھائی او بھائی یہ کا کون سا تہم ہوتا ہے مجھے میں <laughs> تو پریشان ہو گیا بات سن کے اس عقل کے اندھے کو یہ مولے شیخ سلاجیت اور یہ نام اس کا سلاجیت ہے کہ بتائیں کیا ہے یعنی گڑیا یعنی اس سنجے کا کون سا تہموب ہوتا ہے میں تو پریشان ہو گیا آج سے یہ بات کے جی؟ سنجے کا کون سا تہموب ہوتا ہے اور جی گرمی سردی کا تو میں نے سنا نہیں ہے ہے جی گرمی سردی کا تو آپ تب سنیں گے جب آپ نے فکر پڑی ہوگی ٹھیک ہے آپ نے تو فکر پڑی نہیں ہے اور اگر بیٹھ کر ہم نے تو گرمی سردی کا سنا نہیں ہے तो बिल्कुल जो है आप इस जो है सजा वगैरह या दो नहीं है वो आप कल कर रहे इसकी एक जमीन मिलती वाले उनके स्थान से गौर में जी क्या टॉयलेट पेपर دیکھیے ٹوائلٹ پیپر جو ہے اس سے اصل میں جو اگر جو بھائی. یہ کوئی ایک حدیث مجھے لارے بھائی. سرائے تو سہائے جی؟ جو سادشہ ہے کنزومر مال وغیرہ کسی مطلب یہ ٹوائلٹ پیپر کا ذکر کس حدیث یہ تو ہے حدیث ہے نا ہم تو حدیثوں کو فالو کرتے ہیں یہ بکو ان کے اور حدیثیں بھی صحیح ہے جیسے ہیں جی یہ صحیح حدیث ہے ٹوائلٹ پیپر کا ذکر ہے اور ٹھنڈے گرم پانی کا ذکر ہے بھائی اور اس سنجے کا جو ہے تو وہ تیمم کا ذکر ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کس کس ٹوئلٹی کا ذکر کس ہے بھائی اور آپ کو اگر ایک اور ریکارڈنگ سناؤں جس میں یہ کہتے ہیں کہ کتا زیادہ بلیتے خنزیر زیادہ بلیتی ہیں قرآن کی آیت کے خلاف جا رہے ہیں قرآن کہتے ہیں کہ جو ہے خنزیر نجر ہے یہ کہتے ہیں خنجیر نجر سے نہیں آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث ہی ملی کتا اگر منہ مار رہے اس کو کتنی مرتبہ دھوئیں گے یہ حجیز نہیں ہے تو پتا حجیز پانی بنا پی لے اگر وہ حدیث ہی ہے پہلا پہلانا تو سنیے پھر نہیں نہیں جھوٹوں کا کیوں لانے ایک منٹ ادھر ہی رہے جناب ادھر ہی رہے جناب ابھی میں آب کراتا کر ہوں جناب یہ سنیے چکس کا ایک غالب سوال کتے کے بارے میں کیا کتے کے نجس ہونے کے بارے میں بتائیں یہ کتے کے بارے میں کتا نجس ہے اس کی اور کی نجازت سے بھی بری ہے شنگیر کی نجازت سے بھی اس کی نجازت بری ہے نجازت ذکر قرآن میں صرف خنجیر کا آیا ہوا ہے کتے کا, نہیں آیا کتے کا ذکر حدیث میں آتا ہے اور حجیز نے منہ مار لے سر کہ اس کو سات برتم دو دے کیونکہ کتا گھر میں رکھنے والا جانور ہے اور خنجیر گھر میں رکھنے والا جانور نہیں تھا آج ہی آگے سنیے کیا <سلام> ہے جب کتا سے کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے تو فن یہ سب مرواز سات بار دھویا جائے, جائے. اوڑا جا ہونا تو چپا بھی ہے اٹھا گھومنا پہلی بار جو آدمی تک اس کو ایک دفعہ مٹی کے ساتھ ماننا ہے اور سات دفعہ پانی کے ساتھ تو یہ حدیث اس بات کی واضح جو ہے وہ مل جائے نویلا نے سنتے سامیا نے فنجیر کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا کہ فنجیر اگر منہ میں جو ہے وہ پانی میں ڈال جاتا ہے تو اس کا نکاس ہے لیکن کتے کی نکاس کے بارے میں رشورتوں سدم سے یہ بات ثابت ملتی ہے اس کو پالنا اپنے گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے کہ جو ہے وہ لکھا ہے ہم نے کہ کیا اگر سورج اگر تو بھارت ہے اس سے تو اس کی کوئی جو ہے نہیں ملتی کہ اس کو ساتھ بار ہے ح تو آیا ہے کہ اگر کتا ہے تو اس کو سات بار دھونا ہے ساتھ اگر منہ ڈال جاتا ہے تو اس کو ہزاروں کی حدیث میں اس کا ذکر حدیث میں ٹوائلٹ پیپر کا ذکر موجود ہے حدیث میں گرم اور ٹھنڈے پانی کے ذکر موجود ہے وہاں پر آپ قیاض کر سکتے ہیں جی وہاں پر قیاض کرنا جائز ہے یہاں پر کتے نے منہ ڈال دیا تو حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے اور پانی پی لیں آپ ہیں جی حدیث نے جس کا ذکر نہیں ہے تو خنزیز جس برتن میں منہ مار دے اس کو پی بڑا ثواب کا کان ہے بڑا بڑی پاک پاک ہو جاتی وہ چیزیں بکوج نے کی دے کے بس بخش کا بچہ تمہارے پیپر کے لیے تو کر سکتے اس کو قیاس نہیں کر سکتے آپ قرآن قرآن تو پڑھتے نہیں ہے لوگ قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہے لوگ آج عمران بھائی آپ کا ہینڈ ریز ہے آپ کا ہینڈ ریز ہے بھائی وادیو بھائی وادی بھائی آج جائیے اپنے مولوی سے پوچھئے گا کہ گرمی اور سردی میں استنجا کس طرح ہوتا ہے بس یہ میرا ایک سوال ہے اس کا یہ وحادیت کو اور ان کی تمام ضروریت کو یہ میرا چیلنج ہے کہ گرمی اور سردی کے استنجا اس کا فرق مجھے بتا رہے بھائی حدیث کی روشنی میں حدیث صحیحہ کی روشنی میں اس کا فرق بتا دیں وحادیت کی ضروریت کو ایک دن نہیں ایک ہفتہ نہیں ایک مہینہ نہیں ایک سال نہیں پوری زندگی آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں اپنی فکے وحادی میں سے اس کا جواب مجھے اہادی سے صحیح سے نکال کر دیں ٹھیک ہے جی ہاں السلام علیکم و رحمت خان بس یہ نہ پوچھے آپ یہ سوال چھوڑیں یہ میں بس وہ جان چکے گا میں کیوں سوال پوچھ رہا ہوں آج ہی بھائی کو جناب جد المختار بھائی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ریکارڈنگ ہے میرے پاس لیکن اس کے لیے سسٹر میوٹ پہ جانا ہوگا بڑا لیکن اس سے سر کوئی دو چار منٹ کے لیے میٹ پہ جانا ہوگا نہیں تین منٹ کے لیے ایٹ لیسٹ بہت زبردست ریکارڈنگ ہے میں کہتا ہوں کہ واجوی تو اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے جی جی میں آئیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ عمران خان پٹھان جا کر پانی پیو بہت زیادہ اچھا جی کچھ ریکارڈنگ کے طرف آتے ہیں تموجن بھائی نے یہاں پر ریکارڈنگ چلائی ہے ایک ریکارڈنگ چلائی جو انہوں نے کہا کہ <سلام> نبی کریم علیہ صلاحم کو اس کے دل میں کالا تھا رضی اللہ سیدا کے حوالے سے ما اللہ دل میں کالا تھا آپ کی طرف زبرستی وہ باندھی گئی نبی کریم علیہ اللہ کو رضی اللہ تعالیٰ انہا سے الفت نہیں تھی اللہ سمسلم شریف کی حدیث اگر آپ پڑھے تو صاحب الفاظ میں لکھا ہے کہ نبی کریم آ رہی سراتا کہ مجھے سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ سید آر اللہ تعالیٰ سے ایر حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن حدیث کا صاف طور پر انکار کرا کہ قطب تواریخ میں لکھا ہوا ہے لانا تو وادیوں پر اور لانا تو قطب تواری پر جن سے تم یہ سردار کرتے ہو اب آئیے کہ نبی کریم علیہ السلام اسلام کو معلوم تھا یا نہیں تھا یہ آپ کو میں بخاری کلنگ دے رہا ہوں عربی سائیڈ ہے اس کو کھولے ذرا اس کا باب ہے چھٹا باب ہے اور حدیث ہے 4797 باب سکس ہے اور حدیث نمبر ہے سیون نائن سیون اس کی اس طویل حدیث کی آج تقریباً یہ چالیس کے اندر ہے یہ فورٹی فورٹی فائیو کے درمیان یہ لائن نمبر ہے اور پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے نبی کریم علیہ اللہ وسلم کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے لیے خیر کی سوا کچھ نہیں جانتا ولک رجلن اور جس آدمی کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے ما عالم تو عرح ہی اللہ خیرن اس کے بارے ہی میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا دونوں کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ان کے حوالے سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا وہاں بھی کہتا ہے کہ معذرا نبی کریم علیہ السلام کے دل میں تالا تھا جب جبھی آپ خاموش رہے اللہ تعالی بخاری بغلوں میں لیے گھومنے سے بخاری کا نام لینے سے بخاری نہیں آتی بخاری کو پڑھنا پڑتا ہے پڑھنا کس طرح پڑھتا ہے اول امر منکم کی پڑھنا ماتحتوں ہے جب اول امر مینکم کو چھوڑ دو گے تو فی الحال وہاں بھی جیسا ہوگا کبھی منی پاک ہوتی ہے تو کبھی کتا ہوتا حلال ہوتا ہے خنزیر حلال ہوتا ہے مردار حلال ہوتا ہے خون حلال ہوتا ہے کبھی بہن سے شادی کرنا حلال ہو جاتی ہے ایسے ایسے فتوے ان کے ہیں کہ اگر ابھی ان کو سنانے جاؤں تو آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ بیٹھے توبہ کریں گے ہو سکتا ہے یہاں پر بہن اٹھ کر چلی جائیں ساری اسکینر کو چاہیے کسی کو مردار یہ حلال ہے کسی کو اگر اسکین چاہیے نا ابھی دوں گا ہاتھوں ہاتھ اس کو دوں گا اسکین پیج سہیے نا تم مرد کا بچہ ہے تو نبی کریم بہت کی نماز کا طریقہ بتا دو حدیث کے مطابق جا کر پڑھو عبداللہ ابن نے نماز کا جو طریقہ بیان کیا ہے نا جا کر وہ پڑھو سی ہے ورنہ تمہاری نماز کا طریقہ بتاؤں میں مسجد میں گئے آسین پر ہیں چھوٹے بھائی کی شلوار ہے گریبان کھلاوا ہے سر پہ ٹوپی نہیں ہے گئے ہیں فاٹک کھولا ٹانگوں کا کفایہ دین کرا کندھے تک اور سینے پر ہاتھ باندھ لیا گریبان اس لیے کھولتے ہیں یہ تاکہ نماز میں سینا چھپا سکیں نا نماز سے پہلے گریبان کھول کر اس لیے یہ داخل ہوتے ہیں تاکہ نماز میں یہ سینا چھپا سکیں یہ ہاتھ سینے پر رکھ کر یہ ہاتھ سے پھر سی رہا یہ ان کی نماز ہے امام الگ سورہ فاتح پڑھ رہا ہوتا ہے پیچھے نقطی الگ کے لا رہے ہوتے ہیں پھر گئے رکو میں یہ لوگ جی جی دیتا ہوں دیتا ان کو دیتے جناب فکر نہ کریں اس طرح جب ان کی نماز چلتی ہے اور ان کی نمازوں میں اگر عورت بھی نماز کرا دے تو ہو جاتی ہے نابالغ بچہ بھی ان کی نماز کرا دے تو ان کی نماز ہو جاتی ہے اور ان کی نماز میں کتا بھی اگر آپ گود میں اٹھا لیں تو نماز ہو جاتی ہے ان کی نماز میں اب میں کیا بتاؤں فطر کی جگہ کو پکڑ کر اگر آپ نماز پڑھیں تو ان کی نماز بھی جیسے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی منی اتر رہی ہو تو وہ اپنی فطر کی جگہ کو اس میں تناسل کو پکڑ لے وہ اور اپنی نماز کو مکمل کرے پکڑے پکڑے اسی طرح عورت کا بھی میں لکھا ہوا ہے اس پہ جادی ہے میرے پاس بولو تو ابھی میں اسٹینڈ پہ ہی دکھا دوں گا اس کا میں صحیح ہے ہم یہاں پر جب بات کرتے ہیں نا تو حوالوں اور اسکین پہ ہی ساتھ بات کرتے ہیں بے شک اللہ تبار کی لانت ہو رہے جھوٹوں پر آ جائیں اکیل بھائی آپ آ جائیں یا مول لولی صاحب آپ آ جائیں بات تو میں نے اور بہت کرنی تھی لیکن ہینڈ ریز ہو گیا ہے اس بخاری شریف کی حدیث کو ملازہ فرما لیجئے گا جو میں نے آپ کو دی ہے کتاب و تفسیر میں باب نام بچے ہے سورہ نور کی تفسیر ہے کتاب و تصویر میں سی نور کی تصویر میں باب نمبر چھ ہے اس حدیث کی لائن نمبر فورٹی سے ہے اس پہ آپ کو مل جائے گا آ جاؤ جناب السلام علیکم کیا حال ہے سب کا آواز آ رہی صاحب کو سچی بھائی کیا چیڑا ہوا بہادی اوشیار وائس ایک میری وائس اب ٹھیک ہے تو کیا تھا آپ کا جدا مکرمہ یہ آئی ڈی نا آپ کی بھائی آپ لوگ کیا چاہتے ہو مجھے یہ بتاؤ ایک پاکستان میں رہتے ہو آپ لوگ مجھے صرف اتنا بتا دو آپ بازی میں اتنا یقین رکھتے ہو جدہ بھائی مجھے آپ نے جواب دینا کسی نے جواب نہیں دینا جدا بھائی آپ سن رہے ہیں مجھے جدہ کیا آپ کی آئی ڈی ہے سن رہے ہو نا آپ مجھے جواب ٹیکس میں دینا ابھی آپ کو پھر مائک مل جائے گا مجھے یہ بتاؤ اپنے ابھی پہ یقین رکھتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے ہو اب اس نبی اور آخر پہ یقین رکھتے ہو رکھتے ہو نا یقین کہ انہوں نے جو کہا ہے سچ کا ہے اتنا یقین رکھتے ہو مجھے یہ بتاؤ جدہ بھائی نہیں میں نے جو ٹیکسٹ پہ پوچھا وہ, وہ بولو آپ زمان نبی پہ یقین رکھتے ہو کہ نہیں مجھے یہ بتاؤ مجھے پھر آپ کو مائک جب آپ کی باری آئے, آئے گی مائک ملے گا سب کو مائک ملے گا مل جاب دیں بھائی جی میں ب... السّلام علیکم و رحمتہ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جناب لولی مول لولی صاحب آپ کی تو آواز ہی بند ہو گئی آپ بات تو کمپلیٹ کرتے آپ کو مائک کو جاب مل جاتا صحیح ہے نا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے ہاں بھگانے والوں میں ضرور ہیں صحیح ہے مائک کیوں نہیں دیا ہے تو چلو مائیک جناب آپ کے پاس ہی تھا آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی تو اس وجہ سے آپ کو دیا اور آپ کا ہینڈ کیا ہے سہیے اب بات مائک پر آؤ تو اپنی بات کو کلیٹ کرنا پھر مائک پر ہی تمہاری بات کا جواب دیا جائے گا اب نہیں لکھنا کہ ٹیکس پر یہ لکھو ٹیکس پر وہ لکھو ٹیکس پر جواب دو یہاں پر آئے ہیں سوال کرنے کے لیے ہم آپ کو جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے پھر بھی آپ کو جواب دیں گے جیتا ہوں میں آ جائیں ٹرن پر آنا کیونکہ ایک دفعہ آپ کو جم کروا چکے تین لوگوں پر اب آپ پہ ہی آئیے گا یہ سب آپ کیوں نہیں کرتے یہ سب چلے اب میں آپ سے اور پوچھتا ہوں آپ لکھو کاجیانی کافر ہے یا نہیں टैक्स एकमेंट रोक दें सब सब अपना टैक्स रोक दें अपना सब टैक्स रोक दें मून लवली को लिखने दें सिर्फ आप बोलो काजनी काफिर है या नहीं है लिखो काफिर उनको यहाँ पर लिखो काजनी काफिर है मूल लवली दिल्ली लिखो उसको लिखने दें मूल लवली को लिखने दें मून लवली को लिखने दें दिल्ली लिखो اچھا مطلب قادیانی کافر نہیں ہے تمہاری نزدیک مول لولی قادیانی کافر نہیں ہے تمہارے نزدیک نہیں ہے اسلام کسی کو اس بات کی یاد نہیں رہتا کس بات کی یاد نہیں رہتا کہ کسی کو کافر نہ کہہ دو کافروں سے کیا کہہ رہا ہے ایک اور آیت پڑھ کو سناؤ ابھی ایک اور آیت پڑھ کو سناتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں افہوم اس طرح ہے بلکہ آپ کو آیت ہی پڑھ کو سنا دیتا کی ضرورت حاجت ہی نہیں ہے آپ کہتے ہو کہ جناب قرآن کسی کو اجازت نہیں دیتا دین کسی کو ایجاد نہیں رہتا اسلام کسی کو اجاز نہیں رہتا دین کس چیز کی اجاد دیتا ہے جناب ابھی آپ کو جاتے ہیں دین دیتا کس طرح کس چیز کی بھائی ایک منٹ ذرا میں ٹیکس وہ میرے اللہ کہا ہے انسان نہیں بائک پر جاؤ دیتا ہوں میرا اللہ کہا ہے کیا کہا جناب اللہ تب تعالیٰ اچھا فرماتا ہے نور کی آیت میں 65 اور 66 میں کہ اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل تھے تو کر آیتوں اس کے رسول سے ہنستے ہو بہانا نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر تم کہتے ہو جناب کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے اللہ تب تعالیٰ ایک معیار یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اور نبی کریم علیہ سلاد سے ہنستے ہو بہانہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر تو جناب مسلمان کافر ہو سکتا ہے کب ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی آیات اور نبی کریم علیہ سلاسلام سے ہنستے ہوئے بہانہ بناتے ہیں جو لوگ منافقت جو کرتے ہیں تو وہ کافی ہو چکے سورت توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 پڑھ لینا جا کر صحیح؟ صحیح سہی ہے جواب ہے تمہاری اب جٹلا دو اس کو مرزا غلامت کاجنی نے قرآن اور حدیث سے مذاق کرا اس میں تحریر پڑھی ان کے مانوں کو چینج کرا ہوئے وہاں بھی آزاد بھی اسی طرح قرآن میں تحریف کرتے ہیں احادیث حادی کا انکار کرتے جیسا بھی آپ نے تھوڑی دیر بات سنا ریکارڈنگ میں اور میں نے بخاری شریف کے حدیث سے ثابت کرا کہ انہوں نے جھوٹ بولا نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام پر صحیح دیا اللہ تعالیٰ پر انہوں نے جھوٹ بولا ثابت ہو گیا یہ غصہ بھی کرتے ہیں نبی کریم علیہ سلاد اسلام کی صحابہ کی شان میں اور محت المومین کی شان میں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں غصہ ہی کرتے ہیں لوگ کافر ہوئے یا نہیں ہوئے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے قرآن کی آیت کے تحت یہ کافر ہوئے جو نہیں مانے گا وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرے گا ملتا ہے جانا اپنی باریک کا انتظار کریں اب نہیں آئے گا ان کا ریپلائی نا صحابہ کریم اجمعین نے تو نبی کریم علیہ السلاط والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو قتل تک کرا ہے آپ کہتے ہیں جناب کافر نہ کہو صحابہ نے قتل تک کیا ہے اور حکم قتل ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم تو صرف یہاں ان پر فتوا لگا رہے ہیں لیکن حاکم وقت پر ہے کہ وہ ان کو قتل کرے بولو گے تو وہ سیاح ستا سے حادث سے بھی سنا دوں گا کہ کہاں کہاں اور کس جگہ پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ ساوکران زبان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قتل کیا بھی ہے اور قتل کا فتوے پر عمل بھی کیا ہے آج بھائی. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ تو اس سے پہلے کوئی رسالہ لکھا جناب یہ تو میرا ہے ہی نہیں یہ جو رسالہ سے منسوخ کیا جاتا ہے جو کتاب کا جو بک ان کو کتاب سے باتیں کرتے ہیں جو میرے طرف منسوخ کیا جاتا ہے وہ میرا نہیں ہے وہ رسالہ میرا ہوگا جس سے میرے سے ہوں گے ٹھیک ہے جی تو رسالے ہی نہیں کہ میں سے یہی پوچھنے آتا ہے کہ جو میرا مائیکر آتے مجھے بتاؤ نماز سے پہلے بلو کی ضرورت ہوتی ہے اونچو سے پہلے سنگو کی ضرورت ہوتی ہے پہلے مجھ سے بات تو کروں گا ذرا جی اس کے مطابق آپ پیش کریں گے ہم جوابیں. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں یار ویسے بات بتائیے آپ کیا کہہ ہیں کوئی زی شعور شخص ذی شرور تو پیشاب پیے گا بات کروں آپ کو پینے کو کوئی ذی شعور شخص تاپ کہہ اس کو پیئے گا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 یا لال جانوروں کے پیشاب کا نفات ہونا ہے وہ اس کے پاس اسے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کپڑوں پر چھینکے لڑ جائیں تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے اس میں نباس پہنی جا سکتی ہے ارال جانور کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے ان کے چھینٹوں سے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے ورنہ دودھ توتے ہوئے گائے یا بھینس کا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں اس کی گوبر کے رات نہیں گرتے کڑوں کے ساتھ گوبر ہوتا ہے رات گرتے ہیں اور سب اس کو پی جاتے اگر اس طرح کے پیشاب ہیں یہ لاکھ ہونے لگے تو ان بچاروں کو کیا پتا کہ جن جانور کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا پیشاب ہے وہ پاک ہے ان اصل جو کھانے والے ان کو گوشت کے جانور ہیں ان کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے پاک ٹھیک ہے تو پیشاب اور دور خلال جانا جو ہے وہ راست کو دور والا ہے جن کو جنگل گٹا کھا سکتے ہیں گھٹا حلال ہے شہری گا ہے بالکل جنگلی گٹا کر رہا ہے اور کھانے اس میرا فتوا ریکارڈ کرنا اس زمین گدے تو آپ کھانے وہ گدا کہیں ہے اس کو جی. ریکارڈ <سرح> کرنے تو میرا جنگلی گدا چلے وہ حلال ہے سب پیشاب ہے وہ تاک ہے پاکی گدا جو ہے وہ حلال ہے سب پیشاب جو ہے وہ تاک ہے پاک آپ اس کو روسٹ کر کے کھا دو یہ اس کا فتوا ہے جی بڑے آسانی ہوگی جناب یہ دودھ تو پیشاب والا دودھ یہ دودھ پیتے ہیں اس پیشاب ہوتا ہے گوبر ہوتا ہے جی اور شاد بھی پیتے ہیں یہ جب ان کو مینگو شیئک پینا ہوتا ہے نا تو مینگو ملتا نہیں مینگو کے سیزن میں تو مینگو نہیں ملتا تو کیا کریں جی تو مینگو شیئک جو ہے تو جی جی میں سارے آپ کو ڈوں گی میں دے رہا ہوں آپ کو دیکھ رہے میں آپ کو دوں گا پھر میں شاید نہ ہوں تو میں کدھر رہتا ہوں کدھر ہوتا ہوں ریکارڈنگ میں ساری آپ کو دوں گا نے کام کر بس ہر روزانہ اپلائی کیا کریں وہ آدمی سے کہیں گے کہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں ہم پوچھیں گے کون ہاتھ ہے وہ صحیح کہتے ہیں بھائی جی جی وہی یہاں پر موجود ہیں اور uh, جو ہے لانچ جو ہے یہ کرتے جا رہے ہیں ہاں وادی کہہ رہے تھے جیو جی کو مغد کو نہیں چھوڑتے تو ہم تو بھائی پیشاب پینے شروع کر دیں اب فہرست سے نا کہ ہم پیشاب شروع کر دیں بری مطلب پیشاب سے بری ان کا مطلب کس طرح یہ روم میں جس چیز کا ٹیکسٹ آ رہا ہے نہیں ہے نا تو تھوڑا اس موقع سے میں فائدہ اٹھاتی ہوں چیز لے کر سبر دو ہیں سو رہے نا وہ وہ سو رہے بھیا اچھا بھائی مون صاحب آپ کو کیا ایشو ہے آپ کے ایشو کیا بھائی آپ یہ بتائیے آپ آدھیے پہلے مجھے بتائیے آگے وہ آدھی ہے یا نہیں جی رنگی کے جی میں بھائی سونے لگوں اگر مجھے پریشانی ہے کہ میں کس سے مکھا دوں یہ وادی ہے یہ وادی ہے کہ کوئی اور ہے اچھا اچھا اچھا ہاں جی میم السلام علیکم اچھا سن السلام علیکم السلام علیکم آ ہے میری بھائی آواز آ رہی میری وعلیکم السلام جی کیا آپ کی رہی ہے تم تم الحمدللہ اللہ بڑا کرم ہے میں وہ سننی ہوں جمیل کا مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سلاتو والسلام ٹھیک ہے الحمدللہ میں وہ سننی ہوں کوئی اللہ سننی نہیں ہوں میرا وہ وہ میں جس کا وہاں مرنے کے بعد بھی کہے گا سلام ٹھیک ہے میں بہبی وغیرہ کوئی نہیں اور کیا آئی ڈی آپ کی یہ آئی ڈی تھی جدا کیا آئی ڈی آپ کی بھائی سوری اور آپ نے کہا جی ان کا قتل اور نوزب اللہ نوزب اللہ کی میرے آکا کا جو بھی آکا کی جو بھی گستاخی کرے واقعی یہ حقیقت ہے کہ انہیں قتل کیا جائے قتل کرنا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو یار مجھے یہ بتاؤ جدہ بھائی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو یہاں پہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑا رہے ہو ہے اس وقت کہاں ہو جہاں پہ یہ ناروے والوں نے کیا ہے کہاں پہ ہو آپ مجھے یہ جواب دو اس وقت کہاں پہ گئے تھے آپ مجھے ابھی ایک دوست کی کال آ گئی میں نے کہ بھی تھا فاسی بھائی فاسی بھائی کو مجھے کال آئی میں جا رہا ہوں واپس آتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں مائک پہ کرنا تمہاری مائک لے کر جانا یہ جب یہ انہوں نے کیا ہے والوں نے کہاں پہ گئے تھے مسلمان سب کیا آپ لوگوں کو پھرنی کی مسلمانیت جاگی جا کے کیوں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو بھی آتا یہ ہے وہ ہے اور میرے آکا نے فرمایا ہے 77 فرقے ہونے ہیں تو اگر ان کی بات مانتے ہو تو کیوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو اپنی اپنی نماز پڑھو اپنا اپنا دین ہے آپ سنی ہو تو سنی رہ کر کرو آپ کو کیا پتا ہے کہ کون صحیح ہے کون نہیں ہے قرآن پاک میں آپ نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں کہہ دو کافروں سے میں یا آپ نہیں کہہ رہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ, کہ تو سے اور کس کو کہا ہے اور اس اللہ تعالی نے میرے آقا سے کہا ہے دروازہ بند کر دے ایک منٹ دروازہ بند کر دروازہ بند کر یار دروازہ بند کرو نا ٹھیک ہے قرآن پاک میں ارشاد آیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے میرے نبی کو میرے اس نبی کو جو آئے زمان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کہا ہے کہ کہہ دو کافروں سے ٹھیک ہے میرے نبی سے فرمایا ہے کافر, کو کافر ہی سکتے آپ اس کو گے مجھے یہ جواب دو آپ اس کے مذہب کو گالی دے رہے ہو میری ایک بات غور سے بھائی آپ شیعہ یا کو گالی دے رہے ہو آپ کہہ رہے وہ میرے نبی کو ایسا کہہ رہے ایسے کہہ ٹھیک ہے مجھے پتہ پتا یار وائس میری لو ہے وائس کم ہے ولیوم کم ہے میرا ٹھیک ہے کیونکہ میں ہیڈ فون اب یوز نہیں کر رہا میرا ہیڈ فون خراب ہوگا جب آپ کسی بھابھی کو گالی دو گے یہاں پہ لکھ رہے کو بھابھی لال بھابھی یار اب اب ٹھیک ہے تو میری بات سنو آپ نے کہا جی کہ وہ بھی وہ ہے آپ ایک وہی کو گالی دو گے آپ کے منہ کے اوپر وہ میرے آکا کو نبی کو گالی دے دےجے گا کیا بچے گا آپ کی زندگی میں کیا رہے گا آپ کے سامنے اگر وہ کسی گالی دے جائے گا مجھے یہ بتاؤ ایک ہندو کو آپ ہندو کو اس کے, اس کے مذہب کو گالی دو گے تو کیا رہے گا آپ کے پاس آپ کی زندگی میں کیا رہے گا آپ کتنے مسلمان ہو میں یہ دےوں, پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا رہ جائے گا آپ کے پاس جب وہ میرے آکا کو برا بلا کہ جائے گا? آپ یہاں پہ بیٹھ کے اس کو دو چار گالیاں سنا دوں گے کیا فائدہ اس گالی کا مجھے یہ بتاؤ کہ جب انسان آپ کے سامنے منہ پہ ہی آپ کے منہ پہ پھیٹے منہ کہہ رہا ہے آپ کو تو آپ کیا کر سکتے آئی سمجھ کسی کے دین کو برا بلانا کہ کسی کو برا بلانا کہو تم سننی ہو تم نماز پڑھ دو اپنی نماز پڑھو کسی کو یہ نہ کہو کہ یہ نماز ایسی ہے یہ ایسی ہے آئی سمجھ سب اپنی اپنی نماز پڑھنی ہے اگر پڑھنی ہے آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو میں اتنا بھی آپ کے منہ پہ کہہ کر جاتا ہوں میں ابھی جا رہا ہوں مجھے دوست کی کال آئی ہے میں واپس آؤں گا تو پھر آپ سے بات کرتا ہوں واپس مجھے آؤں تو میں آتا ہوں پھر آپ سے بات کر کے جاؤں گا ٹھیک ہے سب سے اور جدہ جدہ کیا کہہ رہی ہے آپ مسلمان نہیں ہی مسلمانوں کو لڑانے والے ہوں آپ مسلمان کے نام پہ دبا ہوں السلام علیکم و اللہ وعالیٰ وبرکاتہ یہ ہے جناب یہ سننی لانت ہے جو سننی کے بولتا ہوں میں میں ایسے سورہ کلی سنیت پر لانت بھیجتا ہوں میں ایسی سنیوں پر جو اپنے آپ کو قادری تو کہتے ہیں لیکن قادری ہونے کا مسلمان ہونے کا اور سنی ہونے کا حق ہاں ادا نہیں کرتے سورہ کلی ہر کسی کو صحیح کہتے جناب کافر کو کافر نہ کہو کہاں لکھا ہوا جناب کافر کو کافر نہ کہو نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے مزید نبی میں فلاں متو منافی کے نکل گیا فلاں تو منافی کے نکل جا کہا یا نہیں کہا سورج منافی آپ پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہیں آپ کو یہ کہتا جناب کافر و کافر نہ کہو منافق کو منافق نہ کہو مرتد کو مرتب نہ کہو پھر کیوں اہل سنب جماعت کے علما محدسین کو کہا مفسرین نے اہل بدت متضلی جہیمیا قدریا خوارج ان کے بارے میں کتابیں کیوں لکھی ہیں ان کو اہم بدعت کیوں لکھا ہے کیوں صدیقہ اضبا دیے اللہ تعالیٰ انہوں نے منتری زکوٰۃ اور جنہوں نے اسلام سے مرتب ہو گئے تھے ان کا کیوں فتو لہا کا ان کے ساتھ جہاد کرا کیا سر جی اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ وہ پلیٹ کا میرے نبی علیہ صلاح السلام کو گالی دیں گے ماض اللہ اور ہم یہاں پر گالی کر دے رہے ہیں کسی نے میرے منہ سے گالی سنی وعلیکم السلام و رحمت اللہ تعالیبرکاتہ کسی نے میرے منہ سے گالی سنی اب تک جب میں نے گالی نہیں بولی میں نے صرف پڑھا ان کی کتابوں سے پڑھ کر سنایا ہے اگر ان کو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا گالی رکھتا ہے یہ آپ کا قصور ہے میرا قصور نہیں ہے یہ وادیوں کا قصور ہے دیوبندیوں کا قصور ہے شیعہ کاجنوں کا قصور ہے جا کر فتوا پھر تمام پر جنہوں نے قومی اسمبلی میں کور فتوا لگایا جا کر اسلامی کی جماعت پر جو سعودی عرب میں ہے اس پر کتو لگاؤ جنہوں نے وہاں سے کاجنوں کافی کاٹ دیا جا, جا کر ان اولیاء انام پر ان علما پر فتوا لگاؤ جو, اٹھا جو لے کر اب تک مرزا کابی مرزا لگا لگاتے ہیں لگاؤ جاگا فتوا ان پر ان کو کیوں نہیں کہا کہ تم مرزا کو کافر کہتے ہو وہ پلٹ کر تمہیں کافر کہیں گے تمہارے نبی علی شاہ کو گاہی دیں گے مہاجا اللہ تمہارا اللہ لانت ہے ایسی سنیوں پر कभी भी ऐसे सुननी नहीं बनना कभी ऐसे सुननी ना बनना और कभी ऐसे सुनने की बातों में ना आना कि जो कहें किसी भाभी को कुछ ना बोलो भाभी बोल बोल कर आप को सुननी से वाभी बना दे लेकिन आप भाभी को कुछ ना बोलो देवंदी आप سنی سے دیوبندی بنا دے لیکن آپ کچھ نہ بولو کاجیانی آپ کو سنی سے کاجیانی بنا دے الحاظ اللہ تعالیٰ علام الحفیظ لیکن آپ کچھ نہ بولو شیعہ آپ کو سنی سے شیعہ بنا دے لیکن آپ اس کے خلاف کچھ نہ بولو تو کچھ دنوں بعد آئیں گے بولیں گے جناب یہ یعود و نسارہ کے بارے میں کچھ نہ بولو یہ سن تھا نہ اس کے اگر لاشے پر اگر اس کی پٹکاہ برس رہی ہو اللہ تعالی سے ہدایت دے ورنہ اس کے لاشے پر پھٹکاہ برسے گی پڑسے گی کلمہ ناصب ہو جائے تو بول دینا اسے جی نبی کریم علیہ صاحب اسلام کے گستاخ کو کچھ نہ بولے صاحب فکا کی عبارت ہے من, من شک کا فی کفر ہی وہ آزاد ہی فقت کا کہ جس نے ان کے آغاد ان کے کفر میں شک تک کیا وہ بھی کافر ہے شک کرنے پر بھی کافر ہے یاد تو کہنا جناب آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है <coughs> नबी करीम को की अभी तो अभी पढ़ दी इसमें कि तिहत्तर फिरके होंगे लेकिन आके आगे नहीं पढ़ा कि बहत्तर जहान्नुम ही होगा एक जन्नति होगा जहनुमी चू कहा नबी करीम ने एक को जन्नत ही क्यू कहा کیا سننا جناب اس کو آئیے جناب ایم کے اے آف کا حساب آپ کو بھی سن جاتے ہیں بستا سارے بھائی پہلے پہنچ آواز فون کے لیے بچ سکے بھائی بھائی آپ تدابیر کر رہے گاڑی بھی لے رہے لیکن کی نہیں اب آواز آ ہے اب کچھ بیٹے ہو اب آواز نہیں ہے भाई मेरे टाइम है आप तीन टर्म का वेट करें आप क्यों इस तरह कर रहे हैं आपका वेट करें मैं भाई मेरे टाइम है तो आप वेट करें है सालाव नीकुं। सालाव नीकुं। है हाँ भाई इनको करें यार हो गया समझ नहीं पड़ रही रिमूवर रेड डॉट कर रहा हूँ नहीं हो रहा नहीं क्या बता आप कर दे मेहरबानी होगी क्यों हैं हो है। यार ये इधर से मैं आपको फाइल नहीं दे सकता है क्या नाम इनको क्या नाम भाई को मुझे नाम भी आते आता इधर कोई भाई फाइनल मांग रहा है सी वाई बी थी आर फोर आर्मी आपके पास अगर फॉल की आई है तो मैं आपको ये सारी फाइलें आपको सेंड कर देता हूँ स्लोग आ रही है यार उसे यार क्रॉफी स्लो है तो हम तो इधर जल्दी जल्दी हो जाते हैं एक मिनट में आपको ये देता हूँ उधर से आपको मिल जाएगा सब कुछ यार उधर से यूट्यूब में ये सारी चीजें अपलोड हो चुकी है ठीक है मैं जवाब आज वहां से भी अच्छा आपका पालटा है तो आई तो कलर आई बनती है वहां आपका किसान से ऑनलाइन है پہلے میں یہ جامعہ نور کو کرتا ہوں اس کو سائن کرتا ہوں فائلے اچھا پھر آپ کو کلار اس سے قوائد کے ساتھ حضرت نے کیوں جنگ کی تھی جنگ جن کی تھی نا خارجیوں کی کی تھی؟ کے ساتھ کی جنگ کی تھی اور اس کا ہم کو بتا دیں یہ بتائیے آپ ہمیں کہ ہشمیوں کے ساتھ کیوں جنگ ہوئی تھی یہ بھی ہمیں یہ بتائیے بتا کہ بادمیوں کے ساتھ کی جنگیں ہوئی تھی بتا ہمیں, ہمیں بتائے اچھا پاس پہ بائک ہے بٹ ٹھیک ہے نا بٹ وہ اچھی بات ہے میں آپ کو یو ٹیوب کے نہیں دیکھتا ہوں وہاں پر ان بھی ہیں گستاخیں بھی ہیں اور ان کا وہ بھی ہے جوابات بھی ہیں سال قرآن کیا ہے پھر تو آئیے بھائی آپ اپنی بھائی جاری رکھیے کیا نام ہے آپ کا ایم کے ایک اور ایم کے آسانی گروادی ایک دوا ہے अच्छा अच्छा तो यार जवाब नहीं दिया यार मोहतरम है जी आपने अभी तक अच्छा जवाब अभी तक नहीं आया हमें कि गद्दे का पिशा जिले कैसे भाग हो गया मोहतरम आप हमें बताइए अच्छा ये साहब है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। मौलाना साहब है मतलब सवाल कुछ सवाल पूछना ही था ये मौलाना साहब है अच्छा मौलाना नहीं है हमारी तो नहीं है اصل کی ہے سچی ساتھ مطلب ان کا دعویٰ کیا ہے اور مجھے تو بتائیے نا ایک تو ان کا دعویٰ ہے ان کے شیخ الحدیث اور مناظر اسلام جناب طارق الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ گڈے کا پیشاب پاک, پاک ہے جانور کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے جیسے مٹی پاک ہے اور کوئی آدمی یہ پاک ہے چلو اس کو کھاؤ یہ مٹی پاک ہے تو چلو اس کو اوپر ہرار جانور کے پیشاب کا جو پاک ہونا ہے وہ اس سے پارٹی سے یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کپڑوں پر چھینکے لگ جائیں تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے ہرار جانور کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے ان کے چھلکوں سے کپڑے جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتے مولا جیجیے گا کہ مجھے میری کافی ویڈیو کھل چکی ہے کرے میری ویڈیو کھل میں سمجھ نہیں پڑی کیا ہو رہا ہے ہو رہا ہے اچھا مولانا صاحب یہ بات ہوگی اچھا یار میں ریکارڈنگ پے کرنے لگ روم میں کون کون موجود ہے بتائی فلانا ہوس اس کو میں ان سے جواب دوں نا بڑا اہم جواب ہے پھر میں نے قرآن کی حکایت رکھی ہے ابھی ان کے سامنے روم میں کچھ نہیں ہے بھائی میں ایک ریکارڈنگ پلے کرنے لگا مجھے جواب چاہیے مولانا شیخ البیز صاحب سے किस हदीज से ये स्वागत होता है जो हदीज आप पढ़ रहे हैं आपने जो बुखारी को हदीज बताई है वो हदीज कहाँ पे है भाई वो हदीज़ कहाँ पे है जनाब ठीक है मैं ये प्ले करने लगूंग अच्छा अच्छा अपने मोदी को नहीं मानता किताबों को नहीं मानता फिर किसको मानता भाई किसी को ना मानता हो ना نہیں کسی کو ماننا کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا رسوم کو مانتا ہے قرآن کو مانتا ہے عزیز کو مانتا ہے کس کا مت مانتا ہے کچھ تو رہے نا اچھا آپ کو مانتا ہے خوش ملنی چاہیے اسلام ہو گیا آج یار میں سرپنچ ملنا سر کر آواز آ رہی ہے نا نہیں کچھ چہرے ہوتے ہیں کچھ چہرے نہیں ہے ذرا آواز گاڑی ہے کچھ چہرے ہوتی ہے نہیں ہے اس کو نہیں ہے ہر چیز کے بچے میں وہ تو ٹھیک ہے آپ ذرا سوال جواب زیادہ کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گاڑی نہیں تھا یہ جن سے ہے تو پانی ہے پہلے بہت چل رہے تھے پہلے اس کا جواب تھے میرے بھائی یہ جو کے رہا ہے آپ میرے کو اس کا جواب اس کا کیا ہے یہ کیسے آپ نے کہہ دیا سرجیو یہ کیا ہے یہ کیا کہہ رہے بڑے بنتے میرے بھائی کم گاڑی لے رہے ہو میں آیا ہوں گاڑی کی بھائی گاڑی چلتی لے رہے ہوں کون دے رہے اب خود فیصلہ کر رہا ہوں بڑی جی آپ کا روم ہے आप किसी को गाली भी ले सकते हैं किसी को रदोज भी कर सकते हैं अपनी बात बात भी मनवाते हैं दीसरे का हवाला देखिए दैनिक जागरूक अपना हवाला करूँगे गाड़ी दे रहे हो मेरे भाई ये गाली नहीं है ये इकला के लहरे में ये इकलास का लड़ाई दे रहे हैं गुरु जी अब इसका कार्य करूंगा अब इसका कार्य हरा भी السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ کون کہہ رہے تھے جناب ان کو مائک پہ لانے کے لیے کون جناب کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو ہی مائک دیجیے ذرا آپ بتانا پسند کریں گے کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب ان کو ایس صاحب کوئی مائک دیں کون کہہ رہا تھا ذرا لکھیں گے جناب شرمائے نہیں لکھ دیں آپ میں نے کہا تھا جس نے بھی کہا تھا آپ کہہ رہے تھے سن لیا جناب سازہ آر بھائی گانے سن لی آپ نے تسلی بھلی ٹھنڈ پائی ہو کوئی ایسا کو بائک دیا جائے کہ جو علمی لحاظ سے بات کریں کچھ کام کی بات کریں ایسا کیا فائدہ اب دینے کا اب دیکھیں نا گالی دے کر بھاگتے یا اچھا باؤس مارا ہے بات دیکھیں باؤس ہی مارا کر رہے ہیں فوراً آیا کوئی گالی والی آ کر بائک پر دے نا تو اس کو آپ دوڑ دے کر بٹھائیں بٹھا کر اچھی طرح اس کو سنائیں پھر اس کو بھیجیں وہ خود چلا جائے گا لیکن میں نے جب کو ڈوٹ دیں گے اس کو سنائیں گے تھوڑی دیر بعد وہ خود راہ فرار رکھتا کر لے گا ہاں گالی دے رہا تھا میں نے یہ سنا ہے گالی دے رہا تھا لیکن گالی دینے والے کو ڈوٹ دیں باؤس نہ ماریں ڈوٹ دے کر اس کو سنائیں اس کی हरी کو ذرا ہری کریں اس کی کچھ आता رہا تھا ہوگا کوئی भाई آپ ہی پٹھانوں کو جناب سنبھال سکتے ہیں آرام سے جناب تو آپ جناب जरा پٹھانوں کو اگر سنبھالا کریں پٹھان جناب ہمارے سنبھالنے کی چیز نہیں है بلوچ <laughs> وہ مفتی کہتا ہے اپنے آپ کو اس کا اخلاق دے کر مفتی اب دیکھیں نا مفتی اپنی کتابوں اپنی کتابوں میں اچھی باتیں لکھیں گے سارے محدث تو ہیں ان کے یہاں اور جس نے جناب بخاری دیکھ لی وہی محدث بن جاتا ہے جناب میں ہوں محدث دیکھو میں نے بخاری دیکھی ہے بخاری کا کلر جناب یلو کلر کا تھا ایک ہاتھ جتنے اس کی جلد ہے دو جلد مشتمل ہے میں آج سے ایل ہو گیا ہوں یہ معیار ہے ان کے یہاں ایل ہونے کا نا حدیث پر عمل کرنے کا معیار ان کے یہ ہے صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ ان کو کبھی آزما لیجئے گا انہوں نے بخاری شریک کی حادیثیں بھی نہیں پڑی ہوں گی کبھی ایک پین ٹاک پر آتا تھا مجین بھائی نے بھی اس کی ریکارڈنگ آپ کو لگائی نہیں ہے ان شاء اللہ ابھی آ کر لگائیں گے اس نے کہا ماضر نبی کریم علیہ السلام کو احتلام ہوتا تھا نبی کریم علیہ السلام کو احتلام ہوتا تھا اللہ معذہ اب اس سے حدیث پوچھی تو اس نے حدیث پڑھ کر سنا دی حدیث پڑھ کر کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھو یہ حدیث لکھی ہے بخاری میں ہم نے کہا میں نے کہا جناب بخاری میں لکھی یہ مانتے ہیں آپ ذرا کتاب کا نام باپ کا نام باپ باپ نہیں باپ کا نام اور حدیث آپ پڑھ دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے گا آپ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں اب وہ حدیث پڑھنے سے کترا ہے جناب دیکھیں وہ بلوغ المرام میں لکھی ہوئی ہے اب بھائی تم کہہ رہے ہو بخاری کی حدیث ہے اور پڑھ تم بلوغ المرام سے رہے ہو تو جہاں کی حدیث ہے وہاں سے پڑھو اب پڑھے نہ وہ حدیث ہو نہ کتاب کا نام بتا بتائے جناب بخاری کا چیپٹر کا نام یہ ہے اس چیپٹر کے سب چیپٹر کا نام یہ ہے اور حدیث یہ پڑھے ہی نا کیونکہ اس کو پتا تھا اگر میں نے چیپٹر کا نام کتاب کا نام پڑھ دیا میں نے پھر میں نے اس کا باپ پڑھ دیا باپ کا نام پڑھ دیا میں نے تو میری تو ہار ہی اسی پر ہو جائے گی میری ہار اسی پر ہو جائے گی کیونکہ اس جھوٹ کا جواب حدیث کو تو باپ کے نام تھا یعنی کہ بخاری کا سب چیپٹر جو تھا اس کا جو نام تھا اس, کو عنوان جو تھا اس میں اس کا جوتا ہونا ثابت کر دیا اس نے جب اس نے کافی دیر کو نہیں پڑھا میں نے آپ کا مائک پر کتاب کا نام پڑھا میں نے باپ پڑھا عنوان پڑھا میں نے کہا دیکھیں جناب وہ اسی لیے نا باپ نہیں پڑھ رہا تھا اسی لیے بھاگ رہا تھا پھر کہتا جناب میں, میں پیدا کروں گا حدیث <coughs> کہ نبی کریم آئی ابھی تو میرے پاس نہیں حدیث لیکن میں پیدا کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کو احتلام ہوتا تھا پیدا کروں گا حدیث یہ اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے حدیثوں کو پیدا بھی کرتے ہیں یہ ہی لوگ وہ ابھی آج ریکارڈنگ سنیے گا تمجن بھائی کے پاس ہے ریکارڈنگ وہ بالکل یہی الفاظ نے کہے تھے آپ <coughs> سنیے گا ابھی ذرا نماز پڑھا کر آ جائیں وہ بھائی ذرا وہ عاشر کی وہ ویڈیو وہ آڈیو لڑائیے گا جس میں اس نے کہا تھا نبی کریم علی عاللہ کو احتلام ہوا تھا ذرا وہ ریکارڈنگ لگائیے گا ذرا ان کو سنائیے گا ان لوگوں کو ان لوگوں کی حقیقت کافی دنوں سے ہمارے کچھ بھائی ہیں جو ان سے مناظرہ کرتے ہیں مناظرہ کی بات کا ان سے جواب لیں ان چیزوں کا ہم یہاں پر اب با... اب وہ ٹائم ختم ہو گیا کہ ہم ان کی باتوں کا جواب دیں اب ٹائم ہے ان سے جواب لینے کا لیکن ہمارے بھائیوں کو مناظرہ کرنے کا بے انتہا شوق ہے بھائی ٹائم گیا مناظر کرنے کا آپ ان کے سوالوں کے جواب دو اور ٹائم گیا اب آپ ان کے سوال سوال پوچھو ان سے کہ تم نے یہ بات کہیے جواب دو لا قرآن کی آیت لا حدیث جواب دو اب آپ ان کے سوالوں کے جواب نہ دیا کرو کوئی سوال پوچھے آپ ان سے الٹا سوال پوچھو ان سے آ کر اوپر اسی لیے امیر صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ سیکھ لو کچھ پڑھ لو تاکہ آپ لوگ بھی سوال کرنے والے بن جاؤ پوچھنے والے بن جاؤ اس وقت کتنے سارے واوید ایک بھی واوی مجھے پر آیا نہیں آیا نا ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ان چیزوں کے جوابات نہیں ہیں ہمارے مولوی یہ بات لکھ کر جا چکے اور ہمارے گلے میں اب یہ ہڈی کی طرح پھنس گئے ہیں یہ ایسی ہڈی ہے جو اب جب نکلے نہ اگلے اب پھنس چکی ہے ان کے گلے میں ہڈی ہے ان سے پوچھیں آپ اور یہ پوچھیں کہ کب جب آپ بیٹھیں گے سنیں گے مطالعہ کریں گے جب یہ آپ پوچھ سکتے ہیں آئیں مجھے آڈی لگائیے گا تاکہ ہم کو پتا چلے گا جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں ریفرنس میں جو بول رہا ہوں میں اپلوڈ ہو چکی ہے میرا اس کو سارا چیلنج بھی ہے میں آپ کو دیکھ मैं आपको پہ لنک دیتا ہوں ٹھیک ہے اور وہاں پہ ساری ریگارڈنگ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں یو ٹیوب پہ میں آپ کو مجھے اپنا کوئی پارٹا کو بندہ اپنی آئی ڈی ہے پارٹا کو میں اس کو ساری فائلیں سینڈ کرتا ہوں آپ اس روم میں کام دیکھو آپ کو میں لڑائی اور جھگڑے آپ کو جھگڑا لو کس طرح آپ لڑائی کرنا سیکھیں جگہ جگہ جواب نہ دیا کریں ہم ڈیفینس ہی کرتے رہیں گے ہمارے سوال پوچھیں ان سے یا روم میں جائیں یہ کبھی آپ کو نہیں تم سلام کی بات کرتے ہوئے دیکھے چھ باتیں ان کے بندے ادھر بھی باتیں کرتے ہیں اپنے روم میں بیٹھ باتیں کرتے ہم ادھر بھی جواب دیتے ادھر بھی ہیں میری بات سمجھ رہے نا ہم ادھر بھی جواب دے رہے ہیں ہم ادھر بھی جواب دے رہے ہیں جی جی آپ پال پہ آن لائن ہو جائے نا بھائی اتنے آپ پال پہ آن لائن میرے نہیں ہے. میرے پاس تو نہیں آپ آن لائن نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یو ٹیوب پہ ابھی لنک دیتا ہوں سارا نکال کے ہوں. دیتا ہوں یہ احترام کی بات ہے اس لیے دیتا ہوں کوئی پہ ریکارڈنگ پلے کر لیں کہ میں یو ٹیوب جا دیتا میرے پاس در... اس سے بات کرنی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ نے سوال کیا پوچھے ہٹنا نہیں ہے اور جانا ہے کہ پھر مجھے سوال کا جواب چاہیے سوال کرنا سیکھے ان کے لگے کیونکہ جائے جاتے ہیں سوال پوچھتے ہوں ہمارے ہمارے جوابوں کو دیکھتے ہیں کچھ انہوں نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے یہ گروپ جو اصل میں ہے یہ ہے وسوسہ وسا گروپ کیا ہے یہ یہ ہے سا گروپ یہ, لوگ, یہ لوگوں کے دل دلوں وسطے ڈالتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس میں حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسرا ہمارے بھائیوں پہ مطلب کمزوری کیا ہے مجھ سمیت مطلب میں اپنی بات کروں گا ابھی تک مجھے شیعوں کے بارے میں کوئی نہیں معلوم تھا بتاؤ کبھی, مجھے مجھے کبھی دوسرے کو میں پی مجھے بتاؤں ہم نے شیئر پہ کوئی عبور نہیں ہے ہمارے کچھ لوگ جو ہیں مطلب سنیوں میں وہ تبدیلیت کی طرف جا رہے ہیں عمران بھائی اسے بھی بات ہونی چاہیے یہ ہر چار یار کے نعرے نامنظور ہونا شروع ہو گئے آپ کو بتائیں چار یار کہاں سے تو پانچ ہونے چاہیے چھ مہینے تو حضرت احسن نے بھی خلافت سنبھالی تھی تو اب بھائی لوگ اس حد تک پہنچ چکے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ وہ حاضر کریں گے ہمارے جو بھائی ہیں وہ جو تو ایکسپرٹ ہیں میری بات سب رہے لیکن بڑا عجیب سی بات ہے کہ وہ شیئر پہ ہم لوگ مطلب میں آپ سے بات کروں گا جو جی میرے جیسے ہیں ان کو ایکسپرٹ بھی نہیں ہے تو ہم یہاں پر بیٹھ کر بھائی یہ بھی کریں گے سارے کام کریں گے اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہے نا تو بھائی آپ آئیے میں آپ کو رنگ ابھی نکال کے دیتا ہوں کوئی کو مائک لے کر لے اور میرا پھر اس سے چیلنجز بندے کو آگے مائک میں آپ کی رکسی کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے روم میں یقینا اچھا جد المختار بھائی دیکھیے ہمیں اپنے علماء را... میں نے ایک بات جو نے نا نوٹ کی ایک پوائنٹ ہے میرے پاس ان کا ابھی جن کے تبلیغی جماعت میں جو نئے لوگ جاتے ہیں نا اور ہم بھی اپنے جو ہے نا کسی علماء کی پیچھے چلتے ہیں ہم تو ان کا نام بڑے فخر سے لیتے ہیں یہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہمارے اعلیٰ حضرت کا یہ قول ہے یہ فرمان ہے یہ ان کے ملفوظات ہیں یہ ان کی باتیں یہ ان کا ترجمہ کیا ہوا قرآن یہ ان کی تفسیر یہ باتیں ہم سنتے ہیں کرتے ہیں دوسروں سے بھی کرتے ہیں مگر ابھی جو ان کے نئے جو دبلی کی جماعت کے لوگ ہیں نا ان کا میں نے ایک چیز نوٹ کیا ان کو اشرف علی تانوی کا نام تک نہیں معلوم اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود بھی ان کی حرکتوں سے شرمندہ ہے ان کے جو بڑے ہیں نا وہ اشرف علی का کا نام ہی نہیں ظاہر کرتے اپنے لوگوں کے سامنے میں اکثر ان کو میرے ساتھ جاب کرتے ہیں ساتھ نام ایک ہی گاڑی میں آتے جاتے ہیں ایک ہی بس کے اندر ایک ہی گاڑی ہے میں جب بھی ان کے سامنے اشرف علی تعلوے کی کوئی بات کرتا ہوں نا وہ کہتے ہیں یہ کہ کون ہے میں جانتا ہی نہیں ہوں ہے وہ دیو بندی है کی جماعت کا ہے مگر ان کو مانتا ہی نہیں ہے وہ وہ یعنی جانتا ہی نہیں ہے اور ہم جو ہے نا اعلیٰ حضرت کا نام بڑے فخر بڑے شان بڑے مان سے لیتے ہیں اور انشاءاللہ لیتے بھی رہیں گے کیونکہ ہمیں یہ حضرت سے پیار ہیں انشاءاللہ شاء بات یہ تو ان کی حرکتیں میں دیکھتا ہوں ان کو اپنے علم کرام جو ان کے جو فیصل بھائی ہمارے کہتے بتاتے رہتے ہیں کہ مریض ال مریض العمت ان کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں باقی بات آپ ہی بہتر کر سکتے ہیں میں تو ہم لوگوں سے سیکھ رہا ہوں یہ بھی ایک فن ہے کہتے ہیں نا مناظرہ بھی ایک فن ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مناظرہ کر سکے لیکن پاکستان میں کتنے علماء ہیں بہت جد علم فلم کی تعداد کوئی کم نہیں ہے مگر ان میں جو ہے نا جو مناظرے کے علماء ہیں نا وہ چنے ہوئے ہیں مناظرہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے واقعی جیسے تاموجان بھائی نے بتایا تھا منا دراعل کسی کے بس کی بات نہیں ہے حقیقت چاہے کوئی بھی ہو میں فری کرتا ہوں آپ کے السلام علیکم و رحمت اللہ تعالیٰ برکاتہ کس کو کریں یہ کیا ہے اچھا دیکھیں آج کل کے دیوبندی جو ہیں وہ بھی تکیا کرنے لگ گئے ہیں मैं मान ही सकता कि किसी देवबंदी को असरफअली थानी के बारे में मालूम ना हो बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि किसी देवबंदी को असफली थानवी के बारे में मालूम ना हो झूठे हैं तकैयाबाज हैं आशिर का एतलाम का दावा अच्छा और दावा किया ना उसने और इस करे ना पहले दावा तो कर दिया उसने السلام علیکم اللہ تعالی و رحمۃ بھائی کیسے ہیں جناب ٹھیک ہیں خوش ہیں ویلکم روم کے روم میں آپ کو ویلکم کی جاتا ہے وعلیکم السلام و اللہ تعالی وبرکاتہ کیسے ہیں انکل آپ ٹھیک ہیں خوش ہیں ہمارے روم کے کچھ انکل ہیں آپ لوگ تو پتہ نہیں آپ لوگوں کی عمر کیا کیا ہے جو آپ ہمارے روم میں بیٹھے ہیں لیکن ہمارے جو پہلٹوک میں کچھ واقعی انکل ہیں بتا ہم سے بڑے ہیں کافی وہ لوگ ہاں یہ اسٹیل اچھا چوالیس سال کے اسٹل ہیں بھی یہ تو یہ ہمارے انکل ہیں ایک اور ہمارے انکل ہوتے ہیں فراز بھائی ایک ہمارے ساتھی انکل ہیں جن کی پچاس کے اوپر اوبر ہے فراز بھائی کی پچاس کے آس پاس ہی ہے یہ پچاس کو پہنچنے والے ہیں چھ سال بعد انشاءاللہ ڈونٹ اچھا جی چلے جناب یہ ابھی جوان ہیں اس سے کم نہیں کر سکتا کیوں کہ آپ تو خود کے بچے <laughs> دیکھیے غلام بھائی یہ لوگ آج کل کے وقت دیوبندی جو ہیں یہ بھی شیروں کی طرح تقیا کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے بھی اپنے مولویوں کو جھٹلانا شروع کر دیا ہے کہ جناب آپ اپنے مولویوں کو نہیں مانتے ان مولویوں کو نہیں مانتے تو یہ صرف ان کا جھوٹ ہے بننا ہر دیوبندی اشرف علی تھانوی رشید اما وہی ان کو مانتا ضرور ہے نہ سنے کبھی آپ تبلیغوں کے مرکز جا کر بیٹھ جائیے گا میں اسی بات کر رہا ہوں تو وہاں پر اشرف علی تھانوی کی بات کی جاتی ہے اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کی بات کی جاتی ہے اس کی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں شبیر رسمانی کے حوالے دی جاتے ہیں فتح رشیدیہ کے حوالے دی جاتے ہیں نا تو یہ صرف جھوٹ ہے دیوبندیوں کا اب میں تو کہتا ہوں ہمارے بھائیوں کو دیوبندیوں سے بھی بات نہیں کرنا آتی شیعت کابینیت وادیت تو بہت دور کی بات ہے یہاں ہمارے بھائیوں کو دیوبندیت کے حوالے سے بات کرنا نہیں آتی یہ تو دعوت میں بات کی تعداد بتاتے ہیں دعوت میں جبل اب ابانی کون سی جبل ہیں جناب جراپ تو شاید نئے جبل ہوں وہی والی چلو تو خدا خوف کرو جب اپنا ہی ہے تعداد بتاتے ہیں تو مجھے نہیں با... سارے پہاڑ <laughs> <laughs> ایک ہی تو پہاڑ جو ہے نا میرے ٹموجن سو... بھی تو ہے ٹموجن بھی پہاڑ ہے اور جب لوہت بھی پہاڑ ہے اور تو کوئی پہاڑ نہیں ہے جامع لوگ نہیں اور تو کوئی پہاڑ نہیں ہے صرف دو ہی پہاڑ ہے <laughs> خدا خوف اس لیے میں کہہ رہا تھا خدا خوف تو کرنا چاہیے نا کسی کو ضرور تھوڑی اس کی وجہ بھی ہونی چاہیے دھام اور جان ایک تو فیروزی بھائی آپ کو بھی نا نام توڑنے کی بڑی کیا ہے آپ نے وہاں میرا نام توڑا اور یہاں بھی آپین بھائی کا نام توڑنے کے لیے توڑ دیا آپ نے جاری جی سنا میں نے سیکھے جناب ان سے کس طرح سوالیں ہیں وہابیت کے ہم نے کس طرح کون سے سوال پوچھنے الزامی سوال پوچھے ہمیشہ کسی بھی بات کا جواب ہے نا ہم ایک تو ہمارے بھائی یہ ہیں کہ جب فوراً کسی نے پوچھا تو قرآن حدیث کے دلائل شروع ہو جاتے ہیں نہیں دل دینے کی ضرورت نہیں ہے دلال دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے جو کہے کہ جناب آپ لوگ مزید سے آزاد کرتے ہو ہے نا دس محرم تک آپ دس دن تک آپ امام حسین کی محفلیں واقعہ کربلا کے حوالے سے آپ لگاتے ہو تو وہاں لگاتے ہیں تم بھی لگاتے ہو ہم لگاتے ہیں غلط ہے تم بھی لگاتے ہو لگاؤ فتوا اشرف علی تھانوی پر اشرف السوال کی دل نمبر ایک میں تھانوی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پورا اشرائے محرم پہلے اشرے میں مجلس سے کیا کرتا تھا پہلے کچھ دنوں میں نبی کریم عرح کی صلاح اور خلافہ اربہ کی شہادت کس سے سناتا تھا اور آخری ایام میں امام حسین کی شہادت کس سے سناتا تھا لگاؤ فتوا اپنے مولوی پر اگر وہ جناب پہ جاتے ہو تم لوگ تو جناب پر تو تھانوی بھی گیا ہے پر تو دیوبندی جاتے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کہ جناب تم لوگ ہے نا بازاروں پہ جا کر دعائیں مانگتے ہو تو جناب تھانوی نے بھی مانگی ہے دعا بلکہ اس کا معمول تھا ہر عید کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد شیخ عبد القدوس کے مزار پر جا کر وہ فاتحہ پڑھتا تھا اور دعائیں مانگتا تھا اشو ثنا سوانے کی پہلی جلد میں پہلی جلد میں لکھا ہے کہ خزر خواجہ غریب نواز کے مزار پر بھی حاضر دیتا تھا وہ تھانوی نعت کی محفلیں تم کرتے ہو تو جناب حاجی اندال مہاجر مکی نے ناد کی محفل کری ہے تھانوی نے کہا ہے کہ کالج میں نعت کی یعنی کے ملاپ کرنا جو ہے واجب ہے کالج میں ملاد کرنا واجب ہے آپ جائیں اس کو سائن ان کریں پیلٹ ڈاٹ کام پر آپ جائیں آپ کا نہیں بن جائے گا تو ہر چیز جو یہ کرتے ہیں فاتحہ سے لے کر عرس ملاد جن جن ٹاپکس پر یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں وہ وہ چیزیں ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں ان کے اپنے مولوی اور یہ خود کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے نور کہنے پر الزام لگائیں تو جن کہ جناب ہم تو نبی کریم علیہ السلام کو نور کہتے ہیں ویسے تمہارے مولویوں نے بھی نور کہا ہے نشر الطید نے تھانوی نے لکھا ہے قصاد قاسمیہ میں قاصم ناندوی نے لکھا ہے انداز سلوک میں رشید احمد گنگوہی نے نور لکھا ہے تو نور تو تمہارے مولوی نے لکھا ہے ہم تو نبی کریم علیہ کی سلاۃ السلام کو نور مانتے ہیں لیکن تم نے اپنے مولویوں کو نور لکھا ہے تم نے رشید احمد گنگوئی کو نور مجسم لکھا ہے یعنی جسمانی طور پر نور لکھا ہے تم نے قاسم نانوتری کو فرشتہ لکھا ہے تم نے تہانوی کو نور لکھا ہے تم نے خلیج احمد امبید کو نور لکھا ہے تم نے حسین احمد مدنی کو نور لکھا ہے اپنی کتابوں میں کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ جو ان کی کتابوں سے ثابت نہ ہو صحیح؟ کوئی ایسا الزام نہیں ہے جو یہ ہم پر لگاتے ہو اب آپ لوگوں نے ان الزاموں کو پڑھنا ہے آپ لوگوں نے الزام پہ لگتے ہیں اب آپ ان کی کریں کہ کہاں ان، انہوں نے لکھا کہ ملاد منایا جائے ملاد منانے جہاں پر پیسے کی بات آتی ہے تو یہ لوگ میلاد پڑھنے آتے ہیں جہاں پر ان کو کچھ نہیں ملتا تو وہاں پر یہ ملاد سفر لگاتے ہیں گنگوئی صاحب کے پاس ایک نواب صاحب آئے کہا کہ حضور میلاد کروانا چاہتا ہوں اپنے گھر پہ کہا کہ جناب ملاد بلت ہے بولے حضور صرف میلاد ہوگی اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوگا آپ آ جائیں یا اپنے کسی شاگرد کو بھیج دیں ملاد آ کر پڑھ دے وہ اب نواب صاحب تھے پیسے ملنے تھے تو خلید احمد امبیڈوی کو اس نے بھیجا جاؤ ان کے گھر پہ ملاد جا پڑ کر پڑھ کر آ جاؤ وہ گئے اس نے ملاد پڑھی ہے اور آ گئے ہیں تصقرہ رشید میں ہے یہ بات تذکرہ رشید میں بھی ہے اور آپ کا اللہ بھلا کرے ار واحد میں بھی یہ بات موجود ہے ار واحد میں یہ بات موجود ہے اور تشکر رشید میں بھی ماشاءاللہ اتاری کے دو بھی آگرہ ہیں نیو پیپل ہے تو ہر ہر چیز ان کی کتابوں میں سے آپ کو ڈھونڈ کر نکال سکتے ہیں ہر الزام آپ کو ان کی کتابوں سے مل جائے گا کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ جو ان کی اپنی کتابوں میں موجود نہ ہو کوئی ایسا الزام نہیں ہے یار جباک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ مالا ساتھ بہت لیٹ ہو گیا میں نے ٹائم نے دیکھا ڈیڑھ بجے مجھے صبح اٹھنا ہے کلاس سے میری السلام علیکم و اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اللہ حافظ دعا نظر رکھیے گا انشاءاللہ کرم اللہ کل ہوگی سے آزم میرا ہو سزم زمانے کے ہیں رہنما دو جہاں میں جنہیں بادشاہ ہی ملی ہو سزم میرا ہو سزم زمانے کے ہیں رہنما دو جہاں کی جنہیں بادشاہتی لانتی لانتی بھی لانتی وابی کیا نی وابی لانتی نے ابھی لانٹی آپ آب نے ان کو فتح سنیں وہ جو کہتے سور جو ہے وہ زیادہ کتا زیادہ نہ ناپاک سور زیادہ نہ پاک نہیں آپ نے وہ سنا ہے جی آپ نے وہ سنا وہ سور زیادہ ہے تو بتاؤں میں بتاؤں میں نا سنا اچھا اچھا اچھا اچھا پھر تو ٹھیک ہے جی پھر دروج پاک پڑی یار سب میں تو وا کی ریکارڈنگ پلے کرنے لگا تھا یار آپ پھر مجھ سے نا رہے ہیں اس کے بعد میں وادیوں کی ریکارڈنگ پلے کرنی ہے تو رسول اللہ علیہ رسول اللہ سب ایک بار پڑی کوئی سنی ہے تو دروپ پاک پڑے گا وادی ہے تو اس کو تفریح ہوگی تو وہ بھی دروپ پاک پڑے جانا ٹھیک ہے سرورے زیبادِ باد مالو سرمی قربان دے سر ورے زی باد مالو سر مربان دے واہ سلطان دے واہ با سمر خیان سلطان دے سرے مالو سر میربان دے بابا سمر خی سان بھی سلطان دے بابا سمرخان بھی سلطان دے دیمکیل مدنی جب عربیو دیمکی ال مدنی جب عربی سور د بدن و شم و سور د بدن و سمانی وا نور دے ہوں بشردے نور دے ہوں بشردے شمی خان دان دے بابا سمر خیان بھی سلطان دے بابا سمر خی سان بھی سلطان دے اب شاید لکھتا ہے کہ حردی سے فلاں ابینا کو لوگوں نے عورتوں نے دیکھا تو اپنے اپنی انگلیاں کاٹ لی لیکن جب میرے محبوب کو دیکھ لیتے تو وہ اپنے دلوں کا کاٹ لیتے تو شاید اسی واقعے کو کوٹ کرتا ہے دو <تصفيق> خز چیو چی سف دو کلام دائک ندلے گو سرب رے آل مائک ندل گو سرب رے آلمیکڑی سلطاندے بابا دی سلطان دے سر برے مانو سرمتی تان بھی سلطان دے اکشر ایک اور حجیز کو ٹرانسلیٹ کرتا کہ جب بھی بہتر جیلا اوتارہ نے برسوئی کو دیکھ رہی تھی ان کو نہیں ملے کی سرکار نے جب اپنے چہروں مطلب اس کی قرآن تو چی تو وہ سوئی جو تھی تو وہ شاید اسی کو شیئر میں کرتا ہے مور بی بی سن پس یو زل گرز دلا پا کر سل سولو سن دا کر سل سولو لو رو پکو رو دِی بیل مرد آس ماند وا سمر خی سان بی سلطان دابا سمر خیم بی سلطان دے سروران سر دے با با سکی سن کے سرکار جب مسکراتے ہیں تو, ہیں تو یہ جو نور آ گیا آسمان سے نور جو ہے تو کیا بھائی اب آپ کو سمجھ نہیں آتی نہیں بڑا پرابلم ہے تو آ جی بھائی مائک لیکن میں مائک چھوڑنے سے پہلے ایک چیز سنانا چاہتا ہوں جی اس چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ کو یہ پتا تو ہونا کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حیران ہے آپ کو ایٹ لیسٹ آج میں آپ کی معلومات تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں تو ذرا سنیے گا تو پھر میں مائک چھوڑنے لگا ہوں جانور کا پشاب جو ہے وہ پاک ہے جیسے مٹی پاک ہے کہ چلو اس کو کھاؤ مٹی پاک ہے تو چلو اس کو اپنے اوپر ڈالو یہ یا حلال جانوروں کے پیشاب کا جو پاک ہونا ہے وہ اس سے پانی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کپڑوں پر چھیٹیں لگ جائیں تو یہ کپڑے ناپاک نہ نہیں ہوتے اس پہ بانس پڑی جا سکتی ہے حلال جانور کا پشاب جو ہے وہ پاک ہے ان کے چھیتوں سے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک نہ نہیں ہوتے ورنہ دودھ توتے ہوئے گائے یا بھینس کا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں اس کے اگر رات نہیں گرتے سروں کے ساتھ گوبر لگا ہوتا ہے اگر رات گرتے ہیں اور سب اس کو پی ہیں اگر اس طرح کے دشاف ہے یہ ناپاک ہونے لگے تو روپ ملنا ناممکن ہو جائے ان بچاروں کو کیا پتا کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا پیشاب ہے پاک ہے ایسا نہیں جو کھانے والے دوست کے جانور ہے ان کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے پاک ٹھیک تو پیشاب اور دھوت حلال کا جو ہے وہ نجازت کو دور کرنے والا ہے جنہوں کو جنگلی گٹا کھا سکتے ہیں جنگلی گتھا حال ہے شہری گتھا حال ہے بالکل جنگلی گٹا کر ہمارا کھا لیں اس یہ میرا ریکارڈ جنگلی کھا وہ کے یہ ہے ریکارڈ کرنے دوبارہ جنگلی گدا چلے وہ ہلال ہے سب پیشام جو ہے وہ ہلال ہے یہ بھی لڑکا ہے تو شیخو یہ بھاگیہ ہے یہ بھابھی تھا یہ بھابھی ہے پکا یہ بھی جا کے ریکارڈ دیکھے جناب وہ نیلیکٹ سے آ گیا ہے پٹاخ بھی ان کو بگانا ہے اللہ نے چاہ اچھا یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ بروکن تھری تھری ہارڈ جو آپ پوچھ رہے نا وہ ابھی کون ہے بھائی وہ ابھی جو ہے یہ شیتان کی جماعت ہے سرکاسر نے فرمایا تھا کہ نجر سے ایک شیتان کسی نکلے گا ٹھیک ہے جی یہ حدیث مبارکہ ہے تو نجر سے سب سے پہلے شیطان کا سیخ نکلا تھا اور نے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اس کا بن جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ٹھیک ہے اور اسی جگہ پر مقامی میں اسی گاؤں اسی قصبے میں اس سے گیارہ سال بعد پھر ایک بندہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے محمد بن عبد الحاب ٹھیک ہے سترہ سو میں پیدا ہوتا ہے بد بخ بچہ اور یہ پھر انگریزوں کے ساتھ مل جاتا ہے اور اسے تمام قبول کو مسوار کر دیا تھا تمام صحابہ کی اہل بیت کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو بھی مسوار کرنا چاہتا تھا پھر لوگوں کو رضو شرم کے روزے میں جانے سے روکتا تھا جن جن لوگوں نے حج کیا کہتے کہ آپ لوگوں کے حج کا قبول نہیں ہے ایک مہینہ میں آپ کو دے رہا ہوں بھائی آپ لوگ کے حج کا بال قبول نہیں آپ جائیے دوبارہ حج کر کے آئیے میرے طریقے سے جو اسلام پہ رہے گا وہ صحیح پکا معاہد ہے باقی لوگ سب مشرک ہیں تو آج کل جتنے بھی لوگ مسجد نویز جاتے ہیں علیہ وسلم کی بارگاہ بھی جاتے ہیں ان کے نزدیک مشرق ہے سارے اگر آپ وا بھی بنیں گے تو آپ علیہ وسلم کی بارگاہ بھی نہیں جا سکتے کیونکہ کہ اگر آپ کہیں گے آپ مشرق ہے ایک بات دوسری بات یہ جناب اچھا ویلکم ویلکم بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ جناب بڑے بڑے لوگ ویلکم برقع چاہیے جناب میری آواز میں کتنی کشش ہے لوگ آئیں گے بڑے بڑے برقعے پہن کے آئیں گے جناب بس کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا تو یہ بات ہے جناب یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں لکھے شیو میں متا جائز ہے ان کے یہاں مسیار جائزے ٹھیک ہے نا اور ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی ایک کمرے تک محدود ہے اللہ تبارک کی جو کریشن ہے یہ جو کائنات ہے جو یونیورس ہے یہ بڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جبکہ مسلمانوں کے لیے عقیدہ ہے کہ نہ نہ نہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز سے بڑی ہے کائنات بڑی کو تو بنانے والا ہی اللہ تبارک و ہے تو یہ ان کا گندا عقیدہ ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاؤں بھی ہیں اللہ تبارک و کے جو ہے تو سنہری بال بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اور کرسی جو ہے وہ بالکل اللہ تبارک تعالیٰ کے برابر ہے اس میں ایک اگلی کا فرق بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ان کا عقیدہ ہے اور ان کے نظر اگر اللہ تبارک بیٹھا ہوا ہے تو لازم بات ہے وہ پھر اڑتا بھی ہوگا وہ ہوگا تو پھر وہ چلتا بھی ہوگا ہے جی وہ چلتا ہوگا تو اس کے بعد وہ لڑتا بھی ہوگا یہ جو یہ بیٹھنے کے جو ان کے عقیدے ہیں نا یہ ان کے دندہ عقیدہ ہیں اچھا دوسری بات سنیے پھر آپ کو بخاری کی ایک حدیث دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اوپر ہے ٹھیک ہے بخاری کی حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تیسرے پہر آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو بخار ہے کوئی ہے اس سے مانگنے والا تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے کہ یار تو بخاری کی حدیث ہے بخاری کی حدیث کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان سے یہ سوال کیجیے گے وہ ان کا عقیل یہ ہے کہ اللہ اپنی نالج کے ساتھ ہر جگہ پہ ہے جسمانی طور پر وہ پھر ایک جگہ تک محدود ہے ٹھیک ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیے تو پھر ہمارا سوال ان سے یہ ہوتا ہے جب اللہ تباروں کو نیچے آتا ہے نالج تو اس کا آلریڈی ہے جب وہ نیچے آتا ہے تو جسمانی طور پر آتا ہے یا نالج کے طور پر آتا ہے کیونکہ اس کی نالج تو ہر جگہ پہ ہے ٹھیک ہے ان کی نالج تو ہر جگہ پہ ہے تو اس میں وہ جسمانی طور پر نیچے آتا ہے وہ جب جسمانی طور پر نیچے آتا ہے اللہ تبارک عثمان تو نیچے آتا ہے تو سوال میرا یہ ہے کہ جب اللہ آسمان پہ آ جاتا ہے تو اوپر عرش خالی ہو جاتا ہے یا نہیں اس پہ آ کر بولتی بند ہو جاتی ہے کیسے نہیں دونوں جگہ پہ اللہ موجود ہے میں نے کہا جب دونوں جگہ پہ موجود ہے تو پھر ہر جگہ پہ اللہ کیوں نہیں ہو سکتا زمین آسمانوں ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے بھائی جب عرش بھی ہو سکتا ہے اللہ اور تمام آسمانوں پہ اللہ ہو سکتا ہے ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے تو پھر ہر جگہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ <سؤال> تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی ہمارا یہ عقید ہے نا ان سے پوچھے میں سوال یہ پوچھا کریں ان سے میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں ہم نہ ہوں گے تو پھر میں آپ کو ایڈوانس میں سوال بتا دوں پھر پتہ نہیں میں ہوں یا نہ ہوں ہاں ہر جگہ اللہ آپ کو کہیں گے آپ کے سامنے قرآن قید لائیں گے الرحمن رحمان الارش ارشت اللہ تبارک و تعالی نے تو اسمان کی طرف جو ہے عرش کی طرف استفا کر لیا تھا اس کی طرف چل گیا تھا اوپر جا کر بیٹھ گیا تھے ان کے عقیدے کے مطابق ہے جی تو پھر آپ کیا جواب دیں گے آپ یہ کہیں گے کہ نہان اکرب اللہ حب الوری اللہ تبارک تعالیٰ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے یہ تو کہیں گے نہیں نہیں شہرت سے زیادہ قریب ہے وہ نالج بتا رہا ہے یہ آپ غلط مطلب لے رہے ہیں یہ تعویل یہاں پہ کریں گے اس استفاع والی آیت میں تعوی نہیں کریں گے یہاں پر یہ تعبیر کریں گے تو پھر آپ کو میں ایک اور باتوں تو کہیں اللہ تو آسمان میں بتانے کی آیت آپ نے دے دی ہے زمین پہ ہونے کی آیت میں آپ کو دے دیتا ہوں رہتا آیت نمبر نو آیت نمبر دس آیت نمبر گیارہ اور آیت نمبر بارہ جا کر پڑھیے حضرت موسا علیہ نبی نا اپنی بیگم کے ساتھ تحصیل لے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک آگ نظر آتی ہے وہ اپنی بیگم محترمہ کرتے آپ بیٹھیے میں جا کر آپ کے لیے آگ لاتا ہوں تو جب آ کے قریب ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے موسا اپنے شوشت, اپنے شوز جو آپ کے چپل ہیں جو بھی ہیں اس کو اتار دے مجھے جب اتار دیں تو کہتے ہیں میں انی آنا رمو کو مل میں تمہارا رب ہوں تو بات یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات حضرت موسا عالیہ نبینہ کی ہوئی تو آسمان پہ ہونے کی آیت وہ دے دیں گے زمین پہ ہونے کی آیت میں دے دیتا ہوں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے اس کے کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے اگر آپ اس کو آسمان پہ محدود کر دیتے ہیں اس کا مطلب زمین پہ نہیں ہے آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے باؤنڈریز اور لمٹس بنا دی ہیں جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ حجود اور قیوز سے پاک ہے جب ہم یہ کہیں کہ جناب وہ زمین پہ ہے آسمانوں پہ نہیں ہے تب بھی ہم نے اللہ تبارک کو محدود کر دیا ٹھیک ہے تو بہارا یہ گندہ عقیدہ ہے ان کا اچھا ویسے میں مختصر کرتے جا رہا ہوں ان کا ہے کہ ان کو پکڑا اللہ اللہ کے رسول کو مانتے ہی نہیں تو وہ تو رسولوں کا نہیں مانتے آپ اس سے کہ کیا من لگے آپ سے بات کریں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اے مجھے اس کا کفیت بتائیے سے بھائی کہ پیشاب پاک ہے یا نا پاک ہے وہ آپ ہی کہتے ہیں پیشاب پاک ہے تو پھر تو اسے گند وضو بھی کریں نہائے بھی پیئے بھی مطلب بل شیخ جو ہے بنا کے پیے کرے السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے کیسے ہیں طبیعت ٹھیک ہے مزاج شریف ٹھیک ہے بال بچے ٹھیک ہیں گھربہ ٹھیک ہے کاروبار ٹھیک ہے محلے والے ٹھیک ہیں پروسی ٹھیک ہے بہت سب خیر و ہے مزاج مزاج بخیر اچھا یہاں ویسے آپ نے کافی معلومات دی کی ہمارے جن بابا ماشاءاللہ جن بابا یہ ہمارے کوئی صاحب تشریف لاتے ہیں روزانہ یہاں پر بلخ سے جن کی مہربانی میں دور تشریف لاتے تو جن بابا بھائی یہ ہے کہ آپ نے باتیں جو کی ہیں اس میں صرف ایک کرنا چاہوں گا کہ علماء اہل سنت جو ہے اس سوارے سے فرماتے ہیں تو میری معلومات کو بہت زیادہ نہیں نہ میں کوئی عارم ہوں نہ کوئی فاضل ہوں نہ میں کوئی بہت کوئی میرا کوئی بہت زیادہ مطالعہ ہے یہ میں نے صرف اس کا جو ہے یہ سنا تھا اور امیر اہل سنت نے جو کتاب ہے کلمات ہمارے سے اس میں بھی یہ چیز غالب التحر ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری شہر سے بھی زیادہ قریب ہے ہماری جان سے بھی ذرا ہمارے قریب ہے کیونکہ اللہ تعالی جو نا وہ جگہ سے بھی پاک ہے ہم اللہ تعالی ہر جگہ ہے جگہ سے بھی پاک ہے اللہ تعالی ہر اللہ تعالی مکان سے بھی پاک ہے جگہ سے بھی پاک ہے مکان سے بھی پاک ہے جسم سے بھی پاک ہے اللہ تعالی ہر چیز سے پاک ہے تو اس لیے اس کے لیے جو ہے وہ جگہ کا لفظ بھی بولنا مناسب نہیں ہے تو جگہ سے بھی پاک ہے اللہ تعالی اس میں جو میں نے چھوڑا ہے اور سنا ہے علماء سے وہ یہی ہے بول عالم اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے خیرف لائیے السلام علیکم ہلو السلام علیکم میری آواز آ رہی ہے سب کو تھینک یو ہماری جان بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور اچھی باتیں کر رہے ہیں دیکھو میری ہم سب ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا یہی ایمان ہے کہ اللہ ہر جو موجود ہے اور اللہ خود کہتا ہے میں تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں یعنی کہ اللہ اس جگہ بھی ہے جہاں کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے نا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور ہمیں ان سب چیزوں میں تو خیر پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ ہماری جو سوچ ہے وہ بہت چھوٹی ہے ہماری جو سوچ ہے نا بھائی وہ بہت لمٹ ہے اور اللہ کیا چیز ہے اگر آپ سوچنا چاہتے ہو کہ اللہ کیا ہے تو پہلے جو ہے آسمان کی جو وقت ہے نا اس کا اندازہ لگا لو پھر پتا چل جائے گا اللہ کیا ہے ٹھیک ہے اچھا میں ایک اپنے بارے میں بتا دوں بھائی میں ایک سننی ہوں اور میں یو کے میں رہتا ہوں کافی سالوں سے یہاں ہوں ٹھیک ہے نا یہاں پہ اس قسم کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جیسے یہ لوگ بات کر رہے تھے بہت مجھے ان کی کچھ باتیں بہت ہی بری کہ ہر کسی اپنا اہل حدیث والے جو بیٹھے ہوئے تبدیل میں میں کسی سے نہیں کرتا ہوں جو اللہ اور رسول کو مانتے ہیں لیکن ان کی پاس سی بہت غلط تھیں میں انہوں نے انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کی لیکن ان کی کافی لڑائی ہو گئی اور انہوں نے مجھے بینڈ کر دیا اپنے روم سے تو یہ کہ میں تب جو مٹلوں گا آپ سے پھر میں جاتا ہوں دیکھو ہم لوگ مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا جو انسان کی نماز پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے اللہ پہ یقین رکھ رہا ہے جو اہل کھل رہا انہیں کافر نہیں کہنا چاہیے یہ انہیں جاہل نہیں کہنا چاہیے بالکل کھلے عام کہ یار آپ جاہد ہو ٹھیک ہے نا اگر دیکھو آپ کی نظر میں وہ غلط ہے قرآن کے کچھ اگینسٹ نے کرا تھا آپ اسے پیار سے سمجھا سکتے ہو لیکن اسے بدتمیزی سے آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ بھائی یار تم جاہد ہو اور نوزداللہ وہ تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جاہل کہہ رہا تھا نوزد اللہ و امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھائی یہ باتیں جب میں نے سمجھا کہ یار جاہل نہ ان کے پاس تو انہوں نے مجھ پہ ہی یہ اسٹارٹ کر دیا تھا بہرحال مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے درمیان ہوں اور سیکھنے کا موقع ملے گا تو میں بھائی آپ وکرہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاریخ طارکو آپ نے یہاں پر سوال کیا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک نے اوپر لکھا ہے کہ اللہ جگہ سے پاک ہیں تو امیرہ علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ اگر آپ سنیے امیرہ علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں جی جی بتاتا ہوں امیر علیہسنت نے مدنی مذاکرے میں باقاعدہ طور پہ یہ بات کہی ہے اور ہمارے علماء کرام پی اے بہادر شاہ سرماتے ہیں بلکہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب دامت عبرکات کی پوری یہ بک ہے میرا علیہ سنت احمد ابرقات عالیہ کی پوری بک ہے کہ میرا علیہ سنت فرماتے ہیں سوری مفتی فائد احمد صاحب کی بک ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہاں یا ہاں. ہے ٹھیک ہے یا ہے ہاں پہ بک ہے تو اللہ تبارہ تعالیٰ کے ساتھ واحد کا سیغ استعمال کرنا چاہیے جمع کا سیگا استعمال کرنا درست درست نہیں ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تا ہے تا ہے لگانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور یا اس قسم کا جمع کا سیزا جو ہے نا درست مطلب ہے کہ نہیں ہے کہ جمع کا استعمال کیا جائے ٹھیک ہے اسپرٹ لفظ صاحب ادب ادب کی جہاں تک بات ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کی شایان شان ہی یہی سنگولر لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے نا اللہ کی جو ادب ہے اللہ کی جو رسپیکٹ ہے وہ اسی ہے کے ساتھ ہی مطلب ہے جڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے لگانے میں ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہے لگانے میں یہ آپ ذرا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ضمیر سے پوچھئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کو واحد کا سیوا استعمال کرتے ہو تب اللہ تعالیٰ آ, سپریم لگتا ہے یا جب آپ ہیں کا لفظ یوز کرتے ہو تب اللہ تعالیٰ سپریم لگتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سپریم سب سے بڑا ہے تو سب سے بڑے ہیں اگر ہم کہیں گے تو یہ مطلب ہے کہ یہ درست فیل نہیں ہوگا ہم دوسرے بزرگوں کو دوسرے لوگوں کو ہیں بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں تھوڑا سا ہم نے علیحدہ رکھنا ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ واحد کا سیخا استعمال کرنا چاہیے کچھ ایسا بھی نہ ہو کچھ ایسا بھی نہ ہو کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جمع کا سیخا استعمال کیا جائے تارک लिया मुझे نے میرا نام لیا مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالی ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے بے شک اللہ تعالی جگہ سے پاک ہے وہ اچھا تو کیا تاریخ بھائی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جگہ سے بے شک پاک ہے اس میں کوئی اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ اللہ تعالی جگہ سے پاک ہے مگر ہم جب بولتے ہیں نا کہ اللہ تعالی ہر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالی نہ ہو یعنی کہ جہاں ہے جہاں جس کو بولتے ہیں اللہ تعالی ہر جا پہ پوری کائنات کائنات سے بھی باہر اللہ تبارک تعالیٰ کائنات سے بھی بڑا ہے کائنات تو اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ نہیں ہے اگر کوئی مطلب ہے کہے کہ اللہ تبارک تعالی کائنات جتنا ہے تو کائنات اللہ تعالی کائنات سے بھی بڑا ہے اللہ تعالیٰ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالی کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالی کی مطلب ہے کہ جو عظمت ہے اللہ تبارک کا جو بڑا پن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالی کی جو ذات ہے وہ اس چیز میں محیط ہے یا اللہ تعالی کی ذات خناہ چیز میں محیط ہے اللہ تعالی کی ذات کو ہم کسی چیز کے ذات محیط نہیں کر سکتے ایک اور سوال یہاں پر کیا گیا تھا کہ آپ مزارات پر جا کے جو منت مانتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے تو منت بیسیکلی مزارات پر جا کر نہیں مانی جاتی منت بیسیکلی کسی کام کے ہو جانے کے بعد ایک قسم ہوتی ہے منت ایک قسم کو بولا جاتا ہے کہ وہ, وہ کام ہو جانے کے بعد میں یہ کام کروں گا مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ مجھے جاب دے دے گا تو میں ایک روزہ رکھوں گا یہ قسم ہوتی ہے بیسیکلی اس کو منت کو قسم بولا جاتا ہے تو میں یہ منت مانتا ہوں قسم کھاتا ہوں کہ میرا کام فی کام ہو جانے کے بعد میں فی الحال کروں گا تو اس میں یہ متلکہ ارشاد فرمایا گیا ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ مزرات پر جا کر مانگو تو معاذ اللہ بیدت یہ شرک ہوگا اور آپ دوسرے کام کے لیے مانو تو آپ دوسرے کام کے لیے مانو تو دوسرے کام کے لیے مطلب ہے کہ بدعت یا شرک نہیں ہوگا منت منت شرحی یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرنا مثال کے طور پر روزہ رکھنا نفل پڑھنا یا کوئی اور نیک کام کرنا کہ جس کی مطلب ہے کہ شریعت میں اجازت ہو ہاں ایسا نہیں کرنا کہ میں یہ فلانا کام میرا ہو جائے گا تو میں مطلب ہے کہ ماض اللہ فلانا برا کام کروں گا تو وہ منت نہیں ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مزارات پر جا کے جو منت مانی جاتی ہے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ تو اس کے صدقے میں اس بزرگ رقمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں میرا جب یہ کام مکمل کرے گا ہاں نفلی عبادت پہ جائے نا تاریخی ڈو بھائی نفلی بالکل قافلے میں سفر کرنا ہے نفلی عبادت ہے تو نفلی عبادت جو کریں گے وہ آپ کی اسی میں آئے گی مگر لوگ جاتے ہی مزار پہ جی ہاں مزار پہ جانا کوئی جرم نہیں ہے اسپرٹ لو صاحب مزارات پر جانا کوئی اس میں جرم کی کوئی بات نہیں ہے مزارات پر اگر جا کر حاضری دے کر وہاں پر وہاں پر اگر مطلب ہے کہ کوئی وہ کی جائے تو اس میں کوئی شریک نہیں ہے مزارات پر جانے سے اس میں کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوتا نہیں دمو جان میں میں عالم نہیں ہوں مگر میں نے شاید آپ آج نئے ہیں یہاں پر تشریف لائے ہیں تو میں نے ان کو بتایا تھا اسلام کو کہ الحمدللہ جہاں تک علم ہوگا مفتیان کرام اور علماء کرام دعوت مکات سے میرے مطلب ہے کہ ان کے ساتھ میری سیٹنگز ہوتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور کچھ بکس وغیرہ پڑھتا ہوں تو اس میں اگر مجھے کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے کوشش میری ہے اور الحمدللہ للہ چار پانچ سال سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ علماء کرام سے فیض حاصل کرتا رہنا المدینہ میں ایک, ایک میں جا کر گزارتا ہوں وہاں سے جا کر میں الحمدللہ وہاں پر ان سے مستفید ہوتا رہتا ہوں تو جہاں تک میرا علم ہوتا ہے اور میرے پاس الحمدللہ کچھ بکس ہی ہیں میں انہیں بکس کے ذریعے جواب دیتا ہوں ہاں اگر جس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا تو میں آپ کو انشاءاللہ کسی علماء کرام سے مفتیان کرام سے پوچھ کر ان شاء اللہ بتا دوں گا تو مزارات پر جا کر جو ہے نا منت ماننا وہ ایک مطلب ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے ہم نے منت اصل میں وجہ کیا ہے منت جو ہے ہم نے قسم کھانی کس لیے ہے ہم نے روزہ رب کے لیے رکھنا ہے ہم نے روزہ رب کے لیے رکھنا ہے ہم نے نفل رب کے لیے, ہے رب کے لیے پڑھنی ہے اللہ تبارا تعلیٰ کو سجدہ کرنا ہے ہم نے کوئی نفلی عبادت کرنی ہے السلام علیکم کہاں گئے یار وہ بھائی یاد ہے آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے یار میں تو آپ یہ کون ہے اسپرٹ لو کون ہے بھائی بھائی یہ باتیں ایک ہزار سال پرانی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے مزارات مزارات مزارات مزارات مزارات وہ ساری عمر ہم ڈیفینس میں لے رہیں گے یہ کون ہے اسپرٹ لو ہے کون بھائی یہ مجھے سال لگ رہا ہے یہ مجھے پکا سازش لگ رہا ہے بھائی یہ ہماری اٹینشن ڈائیورٹ کرنا جاتا ہے اچھا بھائی میں نے آپ سے سوال اصل پوچھنا ہے محترم اللہ تبارک و تعالی زمان اور مکان اور قیوط سے آزاد ہے آسمانوں اور زمینوں لامکان ہے ہم اس کے لیے گزشت کرتے ہیں وہ تو آباد رست ہے تو سوال ہے میرے محترم جب ہم ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے قرآن کی دعائیں رکھتے ہیں ایک حضرت عیسیٰ علیہ نوینا کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا کا سورہ عمران آیت نمبر 55 کہتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اوپر ہے ایک بات دوسرا ان کا دلیل یہ ہے کہ سہان الجی اسرا بھی معراج کے اچھا میراج کا جو ایشو ہے اس میں کہتے اللہ تبارک تعالیٰ اوپر ہینڈ کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات وہاں پر کی ہے تو آپ کس طرح کہتے ہیں جناب ہر جگہ پہ ہیں ہی? ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں اللہ تبارک اس کے بارے میں کوئی بتائیے ہمیں یا آپ بتائیے یا نام سے اس کا مجھے جواب چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سوال میرے یہ ہے اللہ تبارک و کسی کسی جگہ میں محدود نہیں ہے واقعی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمانش واپ اللہ تبارک و تعالی اوپر عرش پر جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ <تصفح> بات ہے ہم کہتے ہیں ہر جگہ پہ وہ جگہ ہم اسے محدود نہیں کر سکتے اللہ مقام وہ پھر قرآن کی دو آیتیں لاتے ہیں وہ کہتے نہیں بھائی زمین میں نہیں ہے اللہ تبارک آسمان پہ ہے اور اس کی آیت آپ کو دیتے ہیں سور آل عمران آیت نمبر 55 کہ حضرت عیسہ اللہ نبینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا اپنی طرف اٹھا لیا تو اپنی طرف مطلب اپنی طرف اٹھا لیے اپنی طرف اٹھا لیا اس کو مطلب اوپر ہے تو اپنی طرف اٹھا لیا تو آپ وہ سنیوں کا عقیدہ غلط ہے دوسرا وایت یہ کوٹ کریں گے کہ معراج کی رات سے سیکھ لے گئے سیکھ لے کے وہاں پر ملاقات ہو گئی ٹھیک ہے ملاقات بھائی ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر رہے ہیں نا تو ہمیں ذرا بات کر رہے ہر ملاقات ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر ہے آپ کس طرح دعویٰ کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے السلام علیکم وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکات کو آ جائیں جو بھی مائک پر آئے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا آ جائیں محترم آپ ہیں سنمی ہنسی آپ روم میں ہیں سفر میں نہیں ہے وہ چرچا لگے ہیں ہاں خود بھی میرا خیال ہے او ہو چلے نو پرابلم کچو صاحب آپ ہی باتوں کا جواب دے رہے ہیں جو میں نے سوال آپ سے رکھے ہیں لو جی میں نے پوری کہانی سنا دی تھی وہ کہتے مرو دے کے رانے کے مرو دے للہ رانے کے مرو دے جی کر پوری کہانی تھے پر ہے وہ کہتے جی جلاسا رانے کے مرو تھے سوری یار صاحب آپ لیسٹ پوچھتے ہیں آپ تو مدارس جاتے رہتے ہیں اچھا اچھا چلے بہرحال آج ہی کوئی بھائی بھائی السّلام علیکم ہاں بس وہی گل ہے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یار آپ کی یہ لی والی بات سن کے میرا ہنستے ہستے گلا جو نا وہ بیٹھ گیا تو وہ اصل میں بات یہ ہے ہمارے چونکہ ماشاء اللہ عمران بھائی جو ہے نا وہ ابھی منسلک نہیں ہوئے ہیں اس لیے بار بار ان کی دل میں جو چیز ہے نا جو ان کے سامنے جو ایک خواہش ہے نکاح کی جو سنت ادا کرنے کی تو وہ بار بار ان کی زبان پہ کسی نہ کسی انداز سے آ جاتی خیر کوئی بات نہیں ہوتا ہے تو, تو اور سنائیں کیسے مزاج ہے آپ سب لوگوں کے طبیعت ٹھیک ہے آپ لوگوں کے متاثر شریف ٹھیک ہے تو جناب عالی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں دیوبندی اور وہابی یہ کائنات کے اس دنیا کے یہ دو ایسے ناسور ہیں کہ جس نے دنیا اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا اتنا نقصان پہنچایا اتنا نقصان پہنچایا, اتنا نقصان پہنچایا کہ یہود و نسارہ نے نہ بھی نہیں پہنچایا ہوگا مسلمانوں کو جتنا نقصان ان دیوبندیوں اور ان بہابیوں نے پہنچایا ہے اسلام کو جتنا نقصان ان دیو اور وہابیوں نے پہنچایا ہے یہود و نسارہ نے نہ بھی نہیں پہنچایا ہوگا یہ میں چیلنج کے ساتھ یہ ہوں چلیے اچھا فی زمانہ آپ ان کا کردار دیکھ لیں فی زمانہ آپ ان کا آپ ان کے معاملات دیکھ لیں فی زمانہ آپ ان کی دہشت گردی دیکھ لیں فی زمانہ آپ ان کے جتنے بھی اس وقت پوری دنیا میں دہشت گردی کی جو تنظیمیں ساری کی ساری دیوبندیوں اور وادیوں کی ہیں کوئی بھی ایک تنظیم جس پر کسی بھی گورنمنٹ نے اعتراض کیا ہو پوری دنیا کی کسی بھی گورنمنٹ نے اعتراض کیا ہو یا اس پر بین لگائی ہو اہل سنت و جماعت کی نہیں ہے ساری کی ساری تنظیمیں دیو بندیوں اور وہابیوں کی <coughs> چاہے وہ لشکر طیبہ چاہے وہ لشکر جھنگوی چاہے وہ سفاع صحابہ چاہے وہ جیش محمد چاہے وہ آپ کا جند اللہ چاہے حرکت المجاہدین چاہے ایکسٹرا ایکسٹرا نام گنتے چلے آئے آپ لائن سے یہ <تصال> تو رہا ان کا ایک کردار جو دہشت گردی کے حوالے سے ٹیررزم کے حوالے سے اغوا برائے تاوان کے حوالے سے خود کش حملوں کے حوالے سے اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے حوالے سے یہ تو کسی سے اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے اب ساری دنیا کے سامنے یہ ننگے ہو چکے ہیں ساری دنیا کے سامنے یہ لوگ ضلیل و رسوا ہو چکے ہیں ساری دنیا کے سامنے یہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکے ہیں ساری دنیا نے ان کا گندا مکرو چہرہ دیکھ لیا ہے ان دیوبندیوں اور اور اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہی وہ ناسور ہے یہی وہ آستین کے سانپ ہیں یہی وہ ہر حرام ہے یہی وہ تھالی کے بینگن ہیں یہی وہ جو ہے وہ بے پیندے کے لوٹے ہیں جو جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں مسلمانوں کے نام پر اسلام کے نام پر اللہ ازکر رسول کے نام لے کر یہ مسلمانوں سے پیسہ جمع کرتے ہیں ان سے اپنی مسجدیں بناتے ہیں اپنے مدرسے بناتے ہیں اور پھر ان مسجدوں اور مدرسوں کو ان مسجدوں اور مدرسوں کو, اور مدرسوں کو کیا کرتے ہیں ان مسجدوں اور مدرسوں کو دہشت گردی کی تربیت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہاں پر آنے والے جو مسلمانوں کے جو بچے ہیں ان کو ان کو کیا کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو جناب یہ ان کا ذہن برین واش کرتے ہیں ان کو خود کش حملہ آور بناتے ہیں ان کو دہشت گردی کا جو ہے نا ایک آلائے کار بناتے ہیں اور ان بےچارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کو ان کے والدین نے قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے جو ہے وہ بھیجا تھا بھیجا تھا ان کے مدرسوں میں ان کی مسجدوں میں ان کو وہ خود کش حملہ آور اور دہشت گرد بنا دیتے ہیں یہ ایسے ناسور ہیں ایسے ناسور ہیں اچھا آپ کو میں ایک بات بتایا آپ مجھے ایک بات بتائیں آج کل جب سے یہ معاملہ چل رہے ہیں نائن الیون کے بعد جب سے امریکہ آیا یہاں پر افغانستان میں اس کے بعد سے لے کر آج تک کا جو وقت ہے آپ یہ دیکھیں آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں آپ لوگوں میں سے کوئی وہ یہ وہ یہ سوال ہے کہ یہ جو ساری آفتیں مصیبتیں تباہیاں جو مچی ہوئی ہیں اس وقت سرحد میں جس کا نام اب خیبر پختونخا اس کی وجہ کیا ہے یہ جو وہاں پر سیلاب آ رہا ہے اتنے خوفناک قسم کے جو پچھلے سو سالوں کی سرد میں ایسا کوئی پچاس سال میں جب سے پاکستان ایسا کوئی سیلاب نہیں آیا سرد میں یہ ایسا سیلاب آیا جس میں ہزاروں, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے یا جان باغ ہو گئے جو بھی آپ کہہ لیں ٹھیک ہے اس سے پہلے جو خود کچھ حملے وہاں ہو رہے ہیں اس سے پہلے جو وہاں پر تباہیاں مچی ہی ہوئی ہیں میرے بھائی وہاں کی جو قوم ہے وہاں کے جو لوگ ہیں جن کو ہم پختون کہتے ہیں ان لوگوں کو انہوں نے ان کی اسلام سے محبت کو ان کی اسلام سے جو ایک پٹھانوں کی جو ایک اسلام سے محبت ہے ہوتی ہے اسلام سے جو پٹھانوں کو جو پیار ہوتا ہے اس کو انہوں نے ان ذلیل دیوبندیوں نے ان ذلیل بہادیوں نے کیا کیا ہے اس کو پٹھان قوم کو جو ہے وہ جناب جو ہے وہ اپنے ساتھ اس انداز سے ملایا اس انداز سے ملایا کہ اللہ اس کا رسول کا نام لے کر اور جناب یہ اس کو ان کو اپنے قریب لے کر آیا اور پھر آہستہ آہستہ ان کے ان کے دل و دماغ کو انہوں نے برین واش کیا آہستہ آہستہ ان کے ذہن کو خیر ابھی بھی الحمدللہ وہاں کافی تعداد میں جو ہے وہ مز... آ... الحمدللہ للہ سنت اور جماعت کے ہمارے پختون بھائی موجود ہیں لیکن پھر بھی کافی لوگوں کو انہوں نے جو ہے نا وہ ان کا ذہن خراب کر چکے ہیں یہ لوگ اور ان کو جو ہے نا وہ راہ راست سے ہٹا چکے ہیں اس کی نہوص یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آئے دن جو آپ دیکھیں وہاں پر बम دھماکے اور خود کش حملے اور یہ اور وہ اور دس اور دیٹ یہ جو سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو جو खैर نا یہ خیر میری کہیں اور نکل گئی میں بات کچھ اور کرنے جا رہا ہوں لیکن یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو میں نے آپ سے شیئر میں جواب دینا چاہوں گا آپ کو اتنی غلط فہمی ہے آپ کو میری کوئی غلط فہمی نہیں ہے میرے بھائی اگر غلط فہمی ہے تو آپ مجھے بالکل جواب اتہ کیجیے گا بھائی کیا سعودی عرب والے بھی قابل ہیں جو سعودی عرب میں اس وقت قابض ہیں وہ ہیں وہابی ٹھیک ہے جو سعودی عرب میں اس وقت قابض ہیں وہ ہے का اور ان وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کائنات کا سب سے بڑا بت علم مر کے مٹی میں مل رہے ہیں ان وہابیوں کا عقیدہ ہے ان وہابیوں کا عقیدہ ہے ان وہابیوں کے بڑے بڑے مولویوں کا عقیدہ ہے کہ ہماری لاٹھی جو ہے وہ محمد سے بہتر ہے ہم اپنی لاٹھی سے سہارا لیتے ہیں ہم اپنی لاٹھی سے جو ایسی چیزیں اس کو دور کرتے ہیں اور جو ہے محمد تو مر گئے معاذ اللہ معاض اللہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو کیا آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہے تو کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اللہ کی دو پاؤں ہیں اللہ کا اتنا بھاری جسم ہے کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کے وزن سے کرسی چڑھ چڑھ کر رہی ہے اور اس کے سنہری بال ہے اس کو پورا ایک انسان بنا کر انہوں نے پیش کیا ہے کیا ایسے لوگوں کو آپ جو ہے وہ مسلمان کہہ سکتے ہیں ابھی تو ان کی میں داستانے سنانا شروع کروں ہم لوگ تو آپ کو اس کے یہاں پر دن لگ جائیں گے ان کی کہانی اور یہ لوگ یہاں پر قابض کیسے ہوئے آج سے سو سال پہلے ان بھادیوں کو جانتا کون تھا ان اندیوں کو پہچانتا کون تھا تیرہ سو سال تک اس خطے میں کس کی حکومت رہی کن اشاک کی حکومت رہی کن کی خدمت رہی اس پورے خطے میں جس کا نام تھا حجاز مقدس جس کا نام تھا حجاز مقدس جس پر آج سے سو سال پہلے سوا سو سال پہلے ان بہادیوں قبضہ کر کے اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا سوا سو سال پہلے اس پورے خطے کا کوئی آپ مجھے سعودی عرب نام نکال کر دکھا دیں یہاں پر ان کتوں نے قبضہ کر کے انگریز کی مدد سے برٹش کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کا تختہ الٹا سلطنت عثمانیہ کا تختہ الٹنے کے بعد ان سعود یہ جو سعود وہ ہے آپ کا جو جو سعود سعودی ان کا چلا آ رہا ہے یہ تھے ڈہری کہ صومالیہ میں جو ہے وہ جہاز ڈوٹی جاتے ہیں وہاں پر سومالیہ میں جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ سومالیہ میں جو ہے وہ عمل وہاں پر ان کی بادشاہ پہ سمندر پہ کیا میرا نیٹ لگ رہا ہے مجھے تھوڑا سلو ہوگی آواز آ رہی ہے میری لیکن صاحب نیٹ سلو ہوئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ای ای انہوں نے جو ہے نا وہاں پر تختہ الٹا تختہ الٹنے کے بعد جو ہے وہاں مسلمانوں کا انہوں نے قتل عام کیا ترکوں نے وہاں جو ترکوں کی حکومت تھی سلطنت یہ کی ترکوں نے اس وجہ سے کہ آپ پر جو خراب ہو مسلمانوں کا خون نہ پہ انہوں نے وہ جو وہاں پر مسلمانوں کے قتل عام کو بچانے کے لیے ترکوں نے وہاں سے ویڈرو کیا اور یہ جگہ انہوں نے اپنے قبضے میں کی اور سب سے پہلا کام ان خدیسوں نے ان بہاویوں نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ کیا, کیا؟ اللہ ان کو ختم کیوں نہیں کرتا اچھا اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں آپ اللہ ان کو ختم کیوں نہیں کرتا تو ان خبیصوں نے سب سے پہلے وہاں قبضہ کرنے کے بعد کیا کام کیا جنت البقی میں اور جنت المالا میں جتنے بھی مزارات تھے صاحبہ اکرام علیہ مردوان کے جتنے بھی مزارات تھے جتنے بھی مزاراتے, جتنے بھی مزاراتے, جتنے بھی مزاراتے, جتنے بھی مزاراتے امہات المومنین کے صحابہ کے کے سارے مزار انہوں نے بالکل بلڈوزر چلا کر اس کو مٹی کے برابر کر دی سب سے پہلا کام تو انہوں نے ہی ان کے نزدیک یہ ایک مزار ہے وہ عقیدہ توحید کے خلاف اللہ کوئی مزار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان ہے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ معذال اللہ, اللہ تعالیٰ کا کوئی مزار ہے جو اس, اس مزار کو گرا کر سمجھ رہا ہوں کہ یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے عقیدہ توحید کے خلاف کیسے ہو گیا مزار مزار جو ہے وہ ایک قبر ہے ٹھیک ہے مزار ایک قبر ہے اس کے اندر ایک اللہ کا ولی جلوہ افروز ہے وہاں پر اس کی موجودگی اور وہ مزار کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں وہ دنیا سے تشریح لے جا چکی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ حضر اللہ ہے وہ شروع سے حیات ہے آخر تک حیات ہے اس کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے اس کی نہ کوئی انتہا ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے تو اس کا اس سے کہاں سے وہ تعلق ہو گئے تو ان لوگوں نے سب سے پہلے وہاں پر آپ ہیں سنی نفی بھائی میں سمجھا آپ کا نیک اسٹرک ہوا ہے آ جا مائک پر آج السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و مخفرہ. Yaar, میرا نیٹ جو ہے بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے اور اس وجہ سے میں اس وقت چلا گیا تھا آ, سب سے پہلے تو ٹمو جان بھائی چلے گئے غالباً وہ یار وہ ٹمو جان بھائی جو تھے وہ چلے گئے او oh. ان کے لیے میں ان کے سوال کا جواب ڈھونڈ رہا تھا بہار شریعت سے تو وہ مجھے ملا تو میں اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا جناب مفتی حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی رحمت اللہ تعالی کی فتح پہ کتاب ہے بہار شریعت جارے بھائی کے سوال کا کیا جواب دیں یعنی کہ اس جواب اس چیز کا جواب دیں کہ بھائی جان پھر اللہ ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتا اس, اس سوال کا جواب دیں چلے اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں یوناٹیڈ بھائی نے پوچھا بھائی نے بہت سی باتیں ماشاءاللہ کی اور انہوں نے تفصیل سے بتا دیا جی جی میں بتاتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ اس کا انتہائی زبردست جواب دوں گا جس کے بعد آپ انشاءاللہ شاء مطمئن ہو جائیں گے سب سے پہلے تو بات سمجھنے کی یہ ہے جی میں سب چیز کا جواب دیتا ہوں جارے جارے جاوید آپ کو ان شاء اللہ ایسے جواب ملیں گے کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے اصل میں بات یہ ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سعودی حکومت والے سعودی حکومت یہاں پر آئے کیسے کیا یہ لوگ پیار اور محبت سے آئے کیا ان کو مطلب ہے کہ کسی جائز طریقے سے لایا گیا پہلے ہم نے ان کی ہسٹری پڑھنی ہے کہ یہ سعودی وہابی جو ہیں یہ کس طرح سے حرمین طیبین پر قابض ہوئے تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ لوگ برطانیہ کے ہمفرے کے اعترافات ایک بک کا نام ہے ہم جو تھا وہ برطانیہ کا ایک سفیر تھا جو نجد میں میں رہتا تھا ہم فرے کے احترافات سے اس بار ہم فرے کے اعترافات پوری بک ہے وہاں سے اس چیز کا اندازہ لگایا گیا اس نے کہا کہ ہمارے برطانیہ کی حکومت نے اور تمام کفار ممالک نے اس بات کو, اس بات کو یہاں پر اس بات کو یہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جائے اور مسلمانوں کی جو سنکھن ہے اس کو ختم کیا جائے مسلمانوں کا جو مسلمانوں کی جو طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے مسلمانوں کا جو غلبہ ہے اس کو ختم کیا جائے جی میں سب چیز کا جواب دیتا ہوں میں آپ کے سوالات سمجھ گیا ہوں میں تمام چیزوں کا آپ کو جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے ان چیزوں کا انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ان کو ختم کیا جائے یہ ہم فرح کے اعترافات ہیں پھر یہ انہی کی کتابوں سے ثابت ہیں اس نے اخباروں میں بیان دیے اس کی ایک کمپلیٹ بک آئی ہوئی ہے اس کے بعد جناب والا ان کا انہوں نے ہمفرے کو بھیجا ہمفرے کو انہوں نے بھیجا انہوں نے کہا کہ یار تم سب سے پہلا کام پھر ہمفرے آیا ہمفرے نے سروے کیا جب ہمفرے نے سروے کیا تو ہمفرے نے ہم ہمفرے نے سروے کرنے کے بعد وہاں پر دیکھا کہ محمد بن عبدالواب نجدی اس کو ملا یورپین کنٹریز کی اس طریقے سے چال تھی کہ کسی بھی طریقے سے آ, ان کے دلوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ کو فائنلائز یہی ہوا تھا کہ کسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو ان کے دل سے نکال لیا جائے جب حضور علیہ صلاۃ سلام کی محبت ان کے دل سے نکل جائے گی تو یہ لوگ آپس میں لڑ بھی پڑیں گے فتنوں کا سبب بھی بن پڑیں گے اور اس کے بعد اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہوگا جس کے بعد مسلمان جو ہیں آپس میں لڑ پڑیں گے پر ایسا ہی ہوا ہم فرے کو ان کے برطانوی پارلیمنٹ کے مطابق ایک شخص ملا جس کا نام تھا محمد بن عبد الحمد نجدی محمد بن عبد الوہر نجدی کے جو عقائد و خیالات تھے وہ اس کو بہت شدید لگے اور محمد بن عبد نجدی کو وہ اے ایز اے اسکالر اس نے ہم فرے نے اور انہوں نے برطانیہ نے ایز اے اس کو بہت زیادہ معاوضہ دے کر اور مسلمانوں میں پھوٹ پڑانے کے لیے اس کو معارضے پر رکھا اس کو منتھلی معاوضہ ملتا تھا اس نے پھر کسی طریقے سے کتابیں لکھی اور اپنے ساتھ ایک پورا گروپ ملایا اس کے بعد ترکی حکومت کو برطانیہ کے ساتھ مل کر سعودی حکومت نے ترکی حکومت کا پاسا پلٹ دیا اور ترکی کئی ترکیوں کو انہوں نے شہید بھی کیا اور شہید کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کس ناجائز طریقے سے یہ لوگ ہمیں ہر چیز کا جواب جو ہے اس کی ہسٹری پڑھ کر ملتا ہے میں بتاتا ہوں جارے جا رہی یہ ہر چیز کا جواب جو ہے یہ پوری ہسٹری پڑھ کر ملتا ہے یہ اپنے آپ کو حمبلی کہتے ضرور ہے مگر یہ حملی ہے نہیں یہ اپنے آپ کو کہتے ہوں گے یہ غیر مقلبین ہوتے ہیں بیسیکلی حمبلی کہتے ہیں مگر حملی مسلک کو فالو نہیں کرتی ہے وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تو انہوں نے اس طرح کا کام کیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد محمد بن الباب نزوی نے ایک کتاب لکھی کتاب و کے نام سے جس میں اس کا یہ عقیدہ تھا اس میں اس نے لکھا کہ میرا دل تو کرتا ہے محمد کا روزہ گرا دینے کے لائق ہے اگر میں اس چیز پر قادر ہو جاتا تو میں محمد کا روزہ بھی گرا دیتا پھر وہ کہتے ہیں کہ پہلے کے جو بت ہوا کرتے تھے وہ لاتو منات ہوا کرتے تھے لاتو منات جو بڑے بڑے بتوں کا نام تھا پہلے کے بت لاتو منات ہوا کرتے تھے اور آج کل کے بت محمد علی اور عبد القاد جیلانی ہے معاذ اللہ ثماض اللہ یہ اس کے عقائد تھے اس کے انتہائی شدید عقائد تھے اس نے اصحاب اکرام علیہ اردوان کے مزارات کو مسمار کیا آشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی عزتوں پر ڈاکے ڈالے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالا اس کے بعد جا کر ان کو سعودی حکومت ملی جب سعودی حکومت مل گئی اس کے بعد انہوں نے عقائد اہل سنت کو ختم کر کے اپنے عقائد وہابیہ کا وہاں پر بنیاد ڈالی اور وہاں پر اس کو کیا نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے بھائی صاحب کہ ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حج کسی کہتے ہیں آپ نے سوال کیا کیا ان کے پیچھے حج ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حج کہتے کیسے ہیں حج جو ہے حج ایک علیحدہ معاملہ ہے حج ایک علیحدہ فرض ہے حج کے ارکان میں یہ رکن شامل نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے یا نہ پڑی جائے حج کے ارکان اور فرائض میں اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے وقوف عرافہ یہ حج کا رکن ہے اس طریقے سے کچھ واجبات ہیں وقوف مزدلفہ ایک واجب ہے جمرات کو کنکری مار میں یہ واجب ہے واجبات و اراکین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان کا خطبہ سنا جائے یا ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے یا ان کو آ, ان کو فالو کیا جائے یہ حج کے ارکان میں نہیں آتا ہے حضور علیہ صلاحت والسلام کو پتہ تھا اس بات کا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیب کا علم رکھتے تھے تبھی تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے کو خطبہ پڑھنے کو جو ہے رکن میں شامل نہیں کیا حالانکہ بہت سے مسلمان جو ہے وہ خطبے کو بہت زیادہ فضیلہ دیتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو اسی لیے رائج نہیں کیا کیوںکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ میرے بعد وہابیوں کی حکومت آنے والی ہے تو اگر میں ایسا حکم دے دوں گا تو پھر انہیں کا خطبہ گستاخان رسول کا خطبہ گستاخان رسول کا خطبہ سننا پڑے گا حج کے ارکین میں ارکان میں یہ چیز نہیں ہے نمبر تیسرا سوال تھا آپ کا کہ ان کے پیچھے کیا نماز ہو جاتی ہے دیکھیے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نماز کہتے کسی ہیں نماز کی جو امامت کرا رہا ہے اس کو کس طرح کہتے ہیں اگر آپ فی زمانہ کسی اہل سنت کے اہل سنت کا امام اگر امامت کر رہا ہے آپ بھی اہل سنت ہو لیکن اس کے کسی فیل کی وجہ سے کسی عمل کی وجہ سے کسی دوسرے معاملات کی وجہ سے اگر آپ کا دل اس کے پیچھے مطمئن نہیں ہوتا ہے اور آپ نماز پھر بھی ادا کرتے ہو تو آپ کی نماز نہ ہوگی کی نماز واجب الدا ہوگی ٹھیک ہے تو کوئی بھی سن یعنی کہ اچھا مسلک والا اچھے عقائد والا لیکن کسی بھی وجہ سے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو مجبور پڑھ رہے ہو مگر کسی بھی وجہ سے آپ کا دل اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں مطمئن نہیں ہوتا اس کی بے حملی کی وجہ سے اس کی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے یہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ کچھ وہاں بھی مجھے جو ہے نا اب تنگ کر رہے ہیں بہرحال کسی بھی وجہ سے وہ اگر مطلب ان کے پیچھے نماز کا آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے تو آپ کی نماز ان کے پیچھے نہ ہوگی چارجہ جا بھائی سن رہے میری بات ہاں جی ان کے پیچھے نماز نہ ہوگی اب یہ مجھے رضاء مدینہ بھائی یہ here to die for you کی جانب سے مجھے یہ جو ہے نا بار بار یہ مل رہے ہیں اینی وے اب دوسری بات یہ چارجہ بھائی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے عقائد کس طرح ہیں اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ گرا دینے کے لائق ہے اگر ان پہ قادر ہو جائیں تو حضور کا روزہ گرا دیں ماحول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بت لات و منات سے تشبی دی ہے حضور علیہ اللہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں اسماعیل دلوی کو بھی اپنا امام جانتے ہیں اسماعیل دہلوی کو اپنا امام جانتے ہیں اسماعیل جس نے کتاب لکھی جس میں بکواس کی کہ حضور علیہ اور اللہ کا کوئی بھی ولی ہو اللہ تعالی کے نزدیک چوڑے اور چمار سے زیادہ ذلیل معاذ چوڑے اور چمار سے زیادہ ذلیل ہے اور کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد علی, علی ہوتا ہے وہ کچھ نہیں دے سکتا اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک آن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کروڑوں نبی پیدا کر لے کروڑوں محمد پیدا کرستاخیاں کرتے ہیں وہ اتنی سخت گستاخانہ الفاظ بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ شان تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ حضور صلیم کی گستاخ ہے یا نہیں ہے اگر حضور صلیم کی گستاخ سمجھتے ہیں تو حضور علیہ صلاحم کے حدیث شریف عالم مولا علی کرم اللہ عجاع ال کریم سے روایت ہے اے وہاں بھی ہو تم میں اپنے اس بات کر رہا کہ اے وہاں تم جتنی بھی کوشش کر رہے ہو میرے اس, اس بات کو روکنے کی میں تم لوگوں کی کلاس لیتا رہوں گا اور مرتے دم تک تم کو بھی کلّما کرتا رہوں گا تم خبیز سم نجس ہو اور ان شاء اللہ عز میرا تم لوگوں کے خلاف جہاد مرتے دم تک جاری رہے گا یہ وہابی جان بوجھ کر درمیان میں مجھے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے میں یہاں پر اپنا روک کر اور ان کی بات کا جواب دوں بہرل اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے اچھا عمر بھائی آپ بھی سنیے گا کہ حضور علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و کریم کا فرمان ہے آب حدیث روایت ہے کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ صحابہ اکرام علی مردوان کی جماعت میں تشریف فرما دی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ صاحب وبارک وسلم کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کو بلند کرتے فرمایا کہ جس جی شخص نے میرے اس منہ مبارک کی جس نے میرے اس بال کی بھی گستاخی کی اس پر جنت حرام ہے اور ہے جنت اس پر حرام ہوتی ہے جو کافر ہو جاتا ہے جو تہرا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی کہ حضور علیہ السلط والسلام نے اپنے منہ مبارک کی گستاخی کرنے والے کو بھی کافر قرار دیا تو آپ خود سوچیں گے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے پورے وجود کو پورے وجود کو گستاخی کرے گا پورے وجود کو تکلیف پہنچائے گا فرماتے ہیں میرے منہ مبارک میرے کو بھی جس نے ازیت دی میں اس کو جنت, جنت اس پر حرام ہوگی تو خود سوچئے کہ جو حضور علیہ اللہ کے پورے وجود کو ازیت دیتے ہیں جو حضور علیہ اللہ کے پورے وجود کی گستاخی کرتے ہیں تو ان پر جنت کیسے حرام ہوگی تو ذرا سوچئے حضرت عمر رضی اللہ تعین عنہ کا دور تھا ذرا توجہ کے ساتھ سمانت فرمائیے کہ جار جاب آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے میں کہہ رہا ہوں حدیث شریف کے الفاظ بیان کر رہا ہوں حضرت عمر فروخ اللہ تعین لنو کا دور تھا حضرت عمر فروخ رد اللہ تعین لنو کے دور میں ایک شخص عمت کیا کرتا تھا امامت کیا کرتا تھا اور صحاب اکرام علی مردوان اس کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن وہ امامت جب کیا کرتا تھا تو فجر کی نماز جب پڑھاتا تھا اس میں بھی عائبہ کی سورت تلاوت کیا کرتا تھا جب مغرب کی نماز نماز سے تلاوت کی جاتی ہے جہری نمازوں میں جب وہ مغرب کی نماز پڑھایا کرتا تھا تو عائبہ صاحب کی سورت تلاوت کیا کرتا تھا جب عشا کی نماز پڑھایا کرتا تھا تو کی تلاوت کیا کرتا تھا کچھ عرصہ گزر گیا صاحب اکرام علی مردوان کو سمجھ نہ کی کیوں کی آبا سبۃ اللہ کی تلاوت کرتا ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ دور تھا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو آب اللہ کی کیوں تلاوت کرتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے خط آتا ہے کہ میں یہ سورت تلاوت کروں کیوں خط آتا ہے کیونکہ آبا اللہ جو سورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آبا اللہ کی سورت سورہ آبا سلّہ میں حضور علیہ وسلام سے ذرا جلال کے ساتھ گفتگو فرمئی ہے ذرا اللہ تبارک نے اللہ کی رحمت جلال میں آئی اللہ کی اللہ کی جو ذات مبارک ہے اللہ تبارک و تعالی ذات اس میں جلال میں آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ذرا جلال میں گفتگو کی ہے تو وہ ایمان کہتا تھا کہ میں بھی اس لیے بس اوتوالق پڑھتا ہوں مجھے خط آتا ہے تاکہ میں یہ صورت پڑھوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل سے نکل جائے وہ تو حوالی سورت کیوں نہیں دلاوت کرتا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھائی گئی الحمدشاہ والی سورت کیوں نہیں کرتا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کا ذکر ہے نے تمہارا ذکر تمہارے لئے کر دیا. کیونکہ کا اس میں ذکر ہے کیوں نہیں تلاوت کیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا کرتا تھا یابی یا یا ان نبی والی سورت کیوں نہیں تلاوت کیا کرتا تھا اس لیے تلاوت نہیں کیا کرتا تھا کیونکہ کہ حضور علیہ السلط کی اس میں شان شان شان اور شان بیان کی گئی ہے آبا صلہ کی صورت تلاوت کیا کرتا تھا لا لاہ محمد رسول اللہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فروغ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا اچھا تو پڑھتا قرآن ہے اچھا تو پڑھتا قرآن ہے قرآن میں کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے جو قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے بلکہ علیف ایک لام ایک اور میم ایک لفظ ہے یعنی کہ جو تین لفظ الف لام میم تین الفاظ اس کی تیس نیکیاں ملتی ہیں آئین و تا وا لام یہ آٹھ الفاظ ہیں آٹھ الفاظ میں اسی ریکیوں کا مجموعہ ہے اگر حلۃ اللہ پڑھ لے تو کو اس کو پڑا کرتا تھا وہ اس لیے پڑا کرتا تھا کہ حضور علیہ السلام کا عشق و محبت اکرام کی دل سے نکل جائے حضرت فروغ رکھا اچھا تو پڑھتا قرآن ہے مگر تیرے دل میں حضور کی گستاخی ہے تو چاہتا ہے کہ حضور کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے حجرے میں جا کر میاں سے تلوار نکالی اور اس امام کا جو صحابہ کرام علی مردوان کی امامت کیا کرتا تھا آبا سا طلبہ والی سورت پڑھا کرتا تھا حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا یعنی کہ گستاخ رسول جو صحابہ کرام علی مردوان کے گستاخ ہیں سادہ کرام علیہ کی امامت کرتا ہے اور حضور علیہ السلام السلام کی گستاخی کرتا ہے گستاخی کی نہیں اس نے دیکھو اس کے عمل سے, سے گستاخی نہیں ہمیں ہمیں لوگ کہتے ہیں آج کل ہمیں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو گستاخی کرتے کیا اپنے کانوں سے سنا ہے کرتے ارے آنکھوں سے کانوں سے اور, سے اور, کانوں سے اور سنا تو سادہ کرام نے بھی نہیں تھا لیکن اس خفیز کے دل میں کفر تھا اس کے دل میں نفرت رسول تھی جس کی وجہ سے وہ سورت وہی سورت پڑا کرتا تھا پڑھا اس نے قرآن. مگر حضر رضی اللہ تعالی نے اس کا سر کلم کر دیا تو محترم اسلامی بھائی اور کیا سننا چاہتے ہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے نابینا صحابی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے ان کے بچے ہیں ان کی بیوی ہے ان کی بیوی نہایت ہی پاک دامن خود سوچئے کہ جو نابینا ہو تو اس کی کتنی خدمت کرتی ہوگی وہ بیوی کتنی خدمت کرتی ہوگی اس کی اس کے بچوں کا کتنا خیال رکھتی ہوگی پگر کیا ہوا ایک مرتبہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان میں اس بیوی نے گستاخی کی اس نابینا صحابی رضی اللہ نے اپنے خنجر کے ساتھ اس کے پیٹ پر رکھ کے زور دے دیا اور اس کو اور اس کو قتل کر دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ کی پارگاہ میں شکایت کی یار اس کی نیک بیوی تھی کے بچوں کا خیال رکھا کرتی تھی کے بچوں کا خیال رکھا کرتی تھی اس, رکھا کرتی تھی, اس رکھا کرتی تھی مگر پیارے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم انہوں کو قتل دیا آف صلی اللہ تعالی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمانے لگے صحابی کے حق, صحابی کے بارے میں فیصلہ فرمانے لگے اللہ اکبر اس صحابی کے حق میں فیصلہ سن, صحابی کے بارے میں فیصلہ سنانے لگے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا فیصلہ سنانے سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ میں نے اپنی بیوی کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے آپ کی گستاخی کی اسی دوران جبریل امین علیہ السلام وسلم رشیف لے آئے جبریل امین علیہ السلط لے آئے تو جبری علیہ السلام نے سرکار صلی اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارہ تعالیٰ نے آپ کی, کی گستاخی کرنے والے کے قتل کو آپ کی گستاخی کرنے والی کے قتل کو معاف کر دیا ہے اس صحابی رد جس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا قتل رائے کا نہیں کیا یعنی کہ معاف کر دیا تو کیا سننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا ایک شخص وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کرام علیہ نے ایک شخص مقرر کیا کہ کون میری اس گستاخی کرنے والے کو جاگر قتل کرے گا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی, ایک صحابی رضی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا گیا کہ جاؤ اور فلانا شخص حضور علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اس کو جاغل قتل کراؤ جب دیکھا کہ وہ خانہ کعبۂ شریف کے خلاف لپٹا ہوا ہے وہ صحابۂ کرام علیہ واپس آ گئے واپس آ کر کیا کہتے ہیں واپس آ کر کیا کہتے ہیں وعلیکم السّلام اللہ کہتے ہیں کہ اے میر المومنین وہ تو خلاف کعبہ سے لپتا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے میں نے تمہیں کیا حکم دیا ہے جاؤ اور اس کو جا کر قتل کر دو اس لیے قتل کر دو کیونکہ حضور علیہ السلام کی گستاخ کی حرم جیسی امن والی جگہ پر بھی حرم جیسی امن والی جگہ پر بھی کوئی امان نہیں ہے خلاف کعبہ سے اندر لپتے ہوئے شخص کا سر کلم کر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ ملایا گیا تو یہ جار جا بھائی گستاخوان رسول کی یہ سزا ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے تو جب ان جو حضور کی گستاخی کرتا ہے حضور کی گستاخی کرنے والے کی دراصل اپنی نماز نہیں ہوتی ہے کیونکہ حضور کی ادر سی گستاخی بھی کفر ہے اور جو شخص حضور کی گستاخی کرتا ہے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس کی گستاخی نہیں سنی اس کی گستاخی نہیں دیکھی تو جب وہ اپنے امام محمد بن عبد الوہب نجدی کو معذ اللہ معذ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہہ کر پکارتا है. ابن تینیا لاٹی کو رحمت اللہ تعالیٰ لہ کے دکاتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ ان دونوں کے عقائد کو بھی ابن تینیا اور محمد بن نجدی کے عقائد کو بھی اپنا عقیدہ مانتا ہے ٹھیک ہے اپنا عقیدہ مانتا ہے جب اپنا عقیدہ مانتا ہے تو سوچ لو کہ وہ شخص بھی کافر ہے تو جس شخص کی اپنی نماز نہیں ہو رہی ہے تو اس شخص کی ابتدا میں پڑھنے والے نمازیوں کی کیسے نماز ہوگی کسی بھی صورت ان کی نماز نہیں ہو سکتی آپ کا ایک اور سوال تھا جا رہے میں آپ کے اس سوال کا جواب ہی دیتا ہوں آپ کا ایک اور سوال تھا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رکھا کیسے ہوا ہے یہ بڑا امپورٹینٹ سوال تھا سب سب لوگ دیکھیں نا آخر ان کا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخر کیوں نہیں ختم کر دیتا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتا تو یہ بہت امپورٹینٹ سوال میں آپ کے اس سوال کا جواب ہی دیتا ہوں گستاخی کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ان کو ختم کیوں نہیں کر لیتا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے تمام ہمارے سنی اسلامی بھائی جو بیٹھے ہیں یہاں پر وہ ضرور سنیے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے ہم سے بھی لوگ کرتے ہیں اور بعض ہمارے سنی بھی اسی سوال کی گرست میں آ کر منافقین کے اسی سوال کی گرست میں آ کر اپنا عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہی اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی مشیتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پر امتحانات ڈالتا ہے جیسے یہ سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ختم کر سکتا ہے مگر کیوں ختم نہیں کر سکتا کیوں نہیں ختم کرتا تو میرے بھائی بات سنیے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ حضور علیہ السلط والسلام کو گالیاں نکالا کرتے تھے کیا اللہ نے ان کو قتل کیا ان کو ختم کیا جو حضور علیہلاسلام کو لو لوہان کیا کرتے تھے کیا اللہ تعالیٰ نے ختم کیا اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بڑی تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بڑی بری بات تو یہی تھی نا کہ حضور علیہ السلط السلام کو جو زخمی کرتے تھے اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی برداشت نہیں کرتا تو حضور علیہ السلام کو زخم ہی دیکھ کر کیسے برداشت کرتا ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشیت اضاحی ہوتی ہے تو آپ اس میں یہ سوال بھی اس سوال پر یہ سوال بھی کر سکتا ہوں کہ ہمارا بیت المقدس بیت المقدس جو قبلہ اول ہے جہاں پر ایک کم و ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کرام علی مسلاط والسلام نے حضور علیہ اللہۃ والسلام جی خدا نماز پڑھی ہے بیت المقدس جہاں پر تمام انبیاء کرام علی السلام کو قبلہ ہوا کرتا تھا اور اس طرح کے نماز پڑھا کرتے تھے تو آج جو اس یہودی وہاں پر جوتوں کے ساتھ گھسے ہوئے گستاخی کرتے ہیں قرآن مجید کی گستاخی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتا میرا یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ ان کو کیوں ختم نہیں کرتا کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کا جو قبلہ اول تھا بیت المقدس شریف کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بیت القدس کس طرح سے گستاخی ہو نہیں نہیں اچھا قبلہ قبلہ دو میں جو خانہ کعبہ شریف ہے خانہ کعبہ شریف کو دیکھ لیجیے خانہ کعبہ شریف میں پہلے خانہ کعبہ شریف کے دروازے کی کنجیاں ابو جہل کے پاس ہوا کرتی تھی ابو جہل نے چالیس دفاع طواف کیا ہے یعنی چالیس حج کیے ہیں حج سے مراد ان کے جو اپنے سے چالیس طواف چالیس طواف کیے ہیں ان کے اندر تین سو ساٹھ بت ہوا کرتے تھے ان تین سو ساٹھ بتوں کا یہ لوگ ڈرانا طباف کرتے تھے تو کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرے خانہ کعبہ شریف میں تین بت ہوں کتنے ہزاروں سال وہاں پر تین ساٹھ بتوں کی وہاں پر طواف ہوتا رہا کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ایسا ہو کیا چاہتا تھا کہ میرے گھر کا برہانا طواف ہو کیا چاہتا تھا وہاں پر کفار طواف کریں نہیں نہیں نہیں یہ مسلمانوں اور مومنین کے لیے آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں اگر بیت المقدس میں یہودی نہ آئیں تو فلسطین والے جہاد کس طرح کریں اگر وہ جہاد نہ کریں ان کی شہید نہ ہو تو ہمارے مسلمان کیسے وہاں پر جہاد کرنے کے لیے جائیں اچھا جس طرح سعودی عرب میں اس وقت مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے تو اس آزمائش کی وجہ سے مسلمان اور آشقان رسول کے اندر محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی محبت زیادہ پیدا ہونے لگ جاتی ہے اور دل کڑتا ہے وہاں پر جا کر ٹھیک ہے نا تو اس کا یقینا قتل طور پر یہ مقصد نہیں ہے جو آپ کہہ رہے تھے دوسری بات یہ ہے صحابہ کرام علیہ مردوان کی گستاخی تو صحابہ اکرام علی مردوان سے محبت جو ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے محبت این این این اسلام اور دین کا شصہ ہے ٹھیک ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش جو پیغمبر تشریف لائے ہیں وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر قطعی طور پر جنت ہی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے اور خصوصاً بالخصوص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو جلیل قدر صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلیل القدر صحابی ہیں جن کی محبت این امان کا حصہ ہے وہ دس خلاف چار خلافا راشدین اور جن پر جنت واجب ہوئی جن, جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی وہ بھی قطعی طور پر جنتی ہی ہیں اب میں اس کی آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں سلو علی اللہ محمد صلی اللہ تعالی اللہ محمد وسلم آہ. تو بات یہ ہے بھائی صاحب کہ صحابہ گرام علی مردوان کے بارے میں جو عقیدہ رکھتا ہے صحابہ گرام علی مردوان کے بارے میں جو عقیدہ رکھتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے یہ عقائد سن لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد خلیفہ برحق و امام مطلق حضر الحبر صدیقر حضرت عمر حضرت عثمان غنی حضرت پھر چھ مہینے کے لیے حضرت حسن ان حضرات کو خلاف راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی سچی نیابت کا پورا حق ادا فرما دیا اور بعد امبیا عمر تمام مخلوقات الہائی انس جنوں ملک سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ علوم سے افضل بتائے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے افضل یہ میں ہے کہ اللہ عز کی یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو اس کو کثرت ثواب سے بھی تعمیر کرتے ہیں نہ کثرت اجر کی بارہ مفضول کے لیے ہوتی ہے بیس میں ہمراہیان سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی نسبت آیا کہ ان میں ایک کے لیے پچاس کا جنہ. صحابہ نے عرض کی کہ ان میں پچاس کا کیے. پچاس کا یا ہم کے فرمایا بلکہ تم میں کے یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ سادہ کرام اڑ مردوان جو انکار کرتا ہے خلافت کا ان کی خلافت کا جو انکار کرتا ہے وہ کافر رہے حضرت ابکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے جو حضرت مولا علی کرم اللہ وج الکریم کو حضرت ابکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل بتاتا ہے وہ بھی کافر ہے کیونکہ فضیلت میں حضرت صدیق رضی مبکر عنہ تعالیٰ افضل بتانا بھی کفر ہے ٹھیک ہے جو کہتے ہیں تو کافر ہوئے جہاں جہاں صاحب اگر شیعہ اس طرح کی مکواسیات کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں تو وہ کافر ہوئے وہ مسلمان کسی بھی صورت میں نہیں ہوئے اسی طریقے سے ان کی خلافت بدرتی فضیلت ہے یعنی کہ جو فضیلت بتائی گئی ہے جس کے مطابق انہی کے مطابق مطابق جو فضیلت ہے اسی پر ہی قیاس کرنا چاہیے اور سب کے سب جن ہیں خلفا عرب ہیں کسی صحابی کے ساتھ سوئے عقیدت بد مذہبی اور گمراہی اور استقاق جہنم ہے کہ وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بز ہے ایز شخص راضی ہے اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سننی کہے بل مثلاً حضرت میر ماوی رضی اللہ تعالیٰ والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہندر تعلّہ اسی طرح حضرت عید العمر البن عص اور حضرت بن شعبہ اور حضرت ابو موسا شعر اللہ تعالیٰ عنہ حتیہ کی حضرت بشیر اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قبل اسلام حضرت سیدنا سید الشہدا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اور بعد اسلام اخبار الناس خبیس مسلمہ قذاب ملعون کو واصل جہنم کیا وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس و شر الناس کو قتل کیا ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرا ہے اور اس کا قائل رافضی اگرچہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کی مثل نہیں ہو سکتی کہ ان کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی کرام کے نزدیک کفر ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص حضرت واشیر حضرت ہندر حضرت ابو سفیان تعالیٰ جنہوں نے واشرد اللہ تعالیٰ نے حضرت حمض اللہ علیہ کو قتل کیا تھا اور حضرت ہندر تعالیٰ یہ بعد یہ اسلام لانے پہلے کے واقعات ہیں تو اسلام جب اسلام لے آئے تو اس کے بعد مسلمان قز... مسلمہ قذاب جو تھا سب سے ملعون ترین مسلمہ قذاب جو جھوٹا تھا سب سے جھوٹا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی تہمتیں لگایا کرتا تھا مسلمہ قذاب کو بھی حضرت واشیر اللہ تعالیٰ نے قتل کیا جانے جاب یہ حکم کفر جو ہے اتنی آسانی سے نہیں لگتا ہے یہ علماء کرام بڑی ہی جانچ پڑتال کے بعد حق میں کفر لگاتے ہیں تو ان کی جھوتی کی گستاخی جو ہے وہ ایک بے ادب اور گمرائی ہے اس کو ہم کفر نہیں کہہ سکتے وہ گمراہی کا سبب ضرور ہوگی لیکن کفر نہیں ہوگی کفر میں جو ہے نا خلاف راشدین اور آشرم عبشراہ ان کی جو گستاخی ہے وہ صحیح کفر ہے اور بعد میں مطلب متحراد علی اردوان اور ان تمام کی گستاخی جو اعلان گستاخی یا گالیاں تبرہ کیا جائے وہ بدمذہب اور حرافتی <تصفح> ہے اور داخل جانم ہوگا اور اس طرح ہے کہ کوئی ولی کتنے بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں بول سکتا سابق کرام رضی اللہ تعالی علم کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام حرام اور صاف حرام ہے مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار اور سچے غلام تھے تمام صاحب کرام اعلیٰ ادنا سب جنتی ہیں وہ جہنم کی بنک نہ سنیں گے اور ہمیشہ, ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ سب مضمون قرآن میں ارشاد ہوتا ہے صاحب کرام اللہ عنم امبیاں نہ تھے فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہو ان میں باعث کے لیے لغشی ہوئی مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ اور رسول عز و جل و اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ حدیب میں جہاں صحابہ کی دو جہاں صحابہ کی دو قسمیں فرمائی مومنین نے قبل فکہ مکہ اور بعد فکہ مکہ اور ان کو ان پر تفدیل دی اور فرمایا کلو اللہ الحسن سب نے سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا کوششیں بنتی ہیں علاقائی سطح پر ہونے والے عیسائی بہنوں کے اجتماع میں شریک ہوں اتنی متاثر ہوئی کہ دعوت اسلامی کیوں کرنے گئی اور قادریہ رضویہ سلسلے میں بیٹھ ہو کر وہ پاک ربی اللہ تعالیٰ نے بھی بری دلی بنی اجتماع اور علاقائی دورہ بنائے نیکی کی دعوت میں شرکت ان کا معمول بن گیا انہوں نے نہ صرف خود ہی مدنی برقع اوڑا بلکہ ان کی ترغیب پر علاقے کی کئی اسی بہنوں نے مدنی برقع پہننا شروع کر دیا دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے ہی ہلکا نگران بن گئی علاقہ سطح پر ہونے والا عیسائی بہنوں کا استعمال منتقل ہو گیا انہوں نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ مل کر نیکی کی دعوت کی خوب دھونے مچائی ملن ساری حسن نے اخلاق کی چاشنی سے ندرے انفرادی کوشش اور مدنی نٹال سے تربتر بیانات کی بدولت بہت سی عیسائی بہنوں کو دعوت اسلامی کی مشکبار السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تصور مدینہ بھائی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جا غالب تشریف لے رہے ہیں عمر بھائی جا بھائی جا تشریف لے رہے ہیں یار میں تو یہاں پر ایک عقیدہ بیان کر رہا تھا حضرت امیر مولیا تعالیٰ سلسلے میں لیکن جب میری نظر پڑی تو میں تو ڈسکنیکٹ تھا پتہ نہیں کس وقت سے ڈسکنیکٹ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا بہرحال امید ہے جارجا بھائی کے سوالات اور ان کی تمام تر جتنے بھی مطلب خیالات تھے اور عقائد تھے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ان کی غلط فہمیاں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کا اضالہ ہو گیا ہوگا ان شاء اللہ مجھ سے کسی نے منت کے بارے میں کوئی سوال کیا تھا وہ شخص یہاں پر بیٹھے ہیں منت کے بارے میں کس نے سوال کیا تھا مدینہ آپ میں سے کسی نے منت کے متعلق سوال کیا تھا اچھا غالبان منت کے بارے میں جو سوال کیا گیا تھا وہ اسلامی بھائی غالب تشریف لے رہے ہیں گئے ایسے آ, جی ہاں عمر بھائی میں نے جواب اس منت کے متعلق دے دیا تھا مگر کچھ اور آیات اور حدیث کی روشنی میں میں جواب دینا چاہتا تھا تو ہمارے وہ اسلامی وہی موجود ہی نہیں ہے کچھ قرآن مجید کی آیات اور حدیث سے اندر اس بات کا ثبوت دینا چاہتا تھا کہ کون سی منعتیں شرعیہ ہوتی ہیں اور کون سی غیر شرعیہ ہوتی ہیں بعض یہ جو ابھی آیت ہے اسمارٹ ڈیول صاحب آ, آ, کوشش کیا کیجیے اچھا جہاں زیادہ نہیں پوچھا اچھا کوشش کیا کیجیے کہ ڈیول نام جو ہے نا ڈبل نام کا آئی ڈی مت بنایا کیجیے شیتان ڈیول سے مراد شیتان اور اس کا ایک مسئلہ ہے کہ امیرا لسنگت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوال بلال محمد الیاس اٹار کابری اور رضوی ضیا ادامت فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بھی نہ کہیں کہ شیطانی کرتے ہو بلکہ کہیں شرارت کرتے ہو کہ شیطانی جو ہے شیطانی لفظ شیطان سے نکلا ہے اور شیطان کافر عالم ہے اور ہم کسی کو شیطان بھی نہ کہیں اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو شیطان کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہم اس کو یہودی کہہ رہے ہیں یا اس کو عیسائی کہہ رہے ہیں یا اس کو ماد کافر کہہ رہے ہیں یا بد مذہب دیوبندی کہہ رہے ہیں شیعہ کہہ رہے ہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں ٹھیک شیطان تو کافر اعظم ہے تو شیطان کسی کو نہیں کہنا چاہیے نہ ہی آپ اپنے آئی میں شیطان یا ڈیول کا لفظ استعمال کریں اس سے کوشش کیجئے محفوظ رہنے کی کوشش کیجئے ہماری ناسمجھی اور کم میں ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنے رشتے دار احباب اخباب کو شیطان یا شیطانی کرنا کہتے ہیں تو اس نے امیر علیہ سنت نے واضح طور پر ہماری استعفی فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو شیطانی کرنا نہیں بلکہ شرارت کرنا کہنا چاہیے بچے کو کہ وہ شرارتی ہیں یا شرارت کرتے ہیں اس سے مراد شرارت سے مراد جو ہے بات ہوتی ہے یا مطلب ہے کہ کچھ اس طرح کے کام ہوتے ہیں جس سے تنز و ہوتا ہو تو وہ شرارتی شرارت اس کو بولتے تو شرارتی کہنا چاہیے نہ کہ شیطان شیطانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے تصور مدینہ بھائی آپ مائک پر تشریف پلانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ہینڈ ریس کر لیجئے اور مائک پر تشریف لائیے یار بھائی پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا ہوا ہے مم... نیٹ بار بار ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے یار میرا اللہ تعالیٰ علم کیا مسئلہ ہے عمر میرے کیا کہتے ہیں وال پر نہیں بی سی میں کوئی مسئلہ نہیں یہ میرے خیال میں نیٹ میں ہی مسئلہ ہے یار وہ پادری کی جو وہ لگی ہوئی تھی اس پر کسی کا دوبارہ کمنٹ آیا میں نے تو چیک بھی نہیں کیا چیک کرتا ہوں میں اگناہو کا پڑا جا تج جی سردار رہی فرمائیے نیا جی کار ہوا لا ہوں وہ عشق کہاں سے جو سیا دھوئے لاؤ آشک کہاں سے جو سیاحی دھوئے زندگی زندگی میں دل سے بڑھا جاتا ہے انسان جب اس دنیا سے فانی اس دنیا فانی سے رخصل ہو جاتا ہے اور قبل میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی روح قیامت تک کے وقت تک کہاں ہوتی ہے اس کا جواب ان شاء اللہ آپ کو ابھی دیتا ہوں یوناٹیڈ بھائی سب سے پہلے تو آپ نے مجھے انکل کہا پتہ نہیں انکل کیوں کہا غالباً آپ کو میری آواز سے محسوس ہوتا ہوگا کہ میں شاید بڑی عمر مطلب آپ پتا نہیں کتنے کیے ہیں اینی ویز میری جو ریئل عمر ہے وہ ٹوئنٹی فور ایئر ہے مائی ڈیٹ آف برتھ از ٹوینٹی فورتھ اپریل نائنٹین سکس اور چنابے والا میں کراچی میں نہیں رہتا میں ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکات یوناٹیڈ بھائی آپ جتنی مگر مرنا تو ایک دن ہے ایک دن مرنا ہے نا حضور تو وہ تو مطلب ہے کہ چاہے میں فورٹی ٹو کا ہوں چاہے میں وعلیکم السلام رحمتہ اللہ وبرکات ہوں ایسے ایس جی کمانڈر صاحب ماشاءاللہ اللہ آپ کا فیس بک پر بھی آئی ڈی ہے اور آپ سے میری بات بھی ہوئی ہے ایک مرتبہ ہم آپ کو اس روم میں ویلکم کرتے ہیں اچھا سنیے گا عالم ابرز جی ہاں آپ کا میں جواب دے رہا ہوں دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے جس کو برزخ کہا جاتا ہے یہ روح اور جسم کا جو معاملہ ہے مرنے کے بعد کا اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام ان سو جن کو مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے اور یہ عالم اس دنیا سے ب... اس دنیا سے بہت بڑا ہوتا ہے دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو واحد یعنی کہ دنیا میں ماں کے پیٹ میں جتنی جگہ ہے نا کتنی تھوڑی جگہ ہے کتنی تھوڑی جگہ ہے اور دنیا کتنی بڑی ہے اسی طرح جو دنیا ہے وہ عالم برزخ کی نسبت ماں کا پیٹ ہے یعنی کہ اتنا چھوٹ دنیا عالم برزخ سے اتنی چھوٹی ہے برزخ میں کسی کو آرام ہے تو کسی کو تکلیف ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ ہی کمی جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت ملک الموت حضرت عظری علیہ و سلام کمزور روح کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دہنے بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں اس لیے کہ حکم ایمان بالعب کا ہے اور اب غیب نہ رہا حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئی یعنی مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن ابھی آپ کے سوال ہے جباب کہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے سنیے گا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق روح کا تعلق مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی یعنی کہ آپ کو تکلیف ہوگی تو روح کی تکلیف میں ہوگی اور سکون سے ہوگی تو روح بھی سکون سے ہوگی جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زائد اس پر اثر ہوگا دنیا میں ٹھنڈا پانی نرم, نرم فرش لذیذ کھانا سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راحت لذت روح کو پہنچتی ہے یہ سب کچھ یوناڈ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں میں پہلے سردار صاحب کی بات کا جواب دے دوں یوناٹیڈ میں بی ایس ٹیلی کمیونکیشن انجینئرنگ کی ہے فرام گومل یونیورسٹی خان اور اب میں نے اسلام آباد میں ایم ایس ٹیلی کمیکیشن میں ایڈمیشن لیا ہے اور عید کے بعد میری کلاسز ہیں. Uh, اسلام آباد میں اقرا یونیورسٹی میں ایم ایس ٹیلی کمیکشن میں نے ایڈمیشن لیا ہے ان شاء میری عید کے بعد کلاسز ہوں گی جراک اللہ تو جس طرح کے لذت و آرام وہ بیسکلی جسم کو ملتی ہیں نہیں یوناڈ نا کیسے نہیں آؤں گا ان شاء اللہ میں حضور کیسے نہیں آئیں گے سنیت کی خدمت اور بد مذہبیت کا قتل یہ ہم پر تو واجب ہے حضور ہم ان شاء اللہ آئیں گے وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لکھوں سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام بے احتاب و عذاب و حساب و کتاب بے اعتاب و عذاب و حساب و کتاب سنت کے لیے بے احتاب و عذاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام تعابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام اور آخر میں کیا اللہ اکبر ایک سنی عالم تھے انہوں نے لکھا جس نے قلم کر دیا شیخ نجدی کا سر جس نے قلم کر دیا شیخ نجدی کا سر خنجر اعلی حضرت بلاخو سلام خنجر آلہ حضرت بلاخو سلام تو ہم اعلی حضرت کا خنجر ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ہم ان پر چلتے رہیں گے برستے رہیں گے اور جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ شاء اللہ جل جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ اللہ ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہیں گے اور مرتے دم تک میری تو یہ وصیت ہے خدا کی قسم میری یہ وصیت ہے کہ میری موت کے وقت میری موت کے وقت میرا سگا باپ بھی اگر بد مظہر ہوا تو میری وصیت ہے کہ میرا باپ بھی میرے جنازے میں شرکت نہ کرے نہ ہی میرے میت کو ہاتھ لگائے تو بد مذہبیت سے مجھے اتنی نفرت ہے اتنی نفرت ہے کہ میں کہتا ہوں میرا دیکھیں میں علماء کرام کی شاید گریس میں بھی آ سکتا ہوں لیکن میرا یہ عقیدہ ہے میرا ایک اپنا ایک وہ ہے کہ کفار یہود و نصارہ امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ سے جہاد سے زیادہ افضل جہاد جو ہے نا ان گستاخان رسول و گستاخان صحابہ سے جہاد ہے کہ میں اپنے اپنی شہادت کو بجائے اس کے یہود و سے لڑ کر مروں میں ان گستاخان رسول و صحابہ سے لڑ مرنا چاہتا ہوں میں اپنی اس شہادت کو اس شہادت پر زیادہ فوکیت دوں گا کیونکہ میرا الحمدللہ للہ جو عقیدہ اور میں ہوں بھی پٹان اعلی حضرت مام خانحمۃ الرحمٰن پٹھان تھے اور میں جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھ خان جنوبی وزیرستان کی بارڈر پر ہے اور جنوبی وزیرستان ہمارے موبائل کو مطلب یہاں پر کنیکشن کو جمرس لگے ہوئے موبائل جامرز لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر بند ہے حالات کی وجہ سے <تصفيق> جی جی سردار بھی تو جس طرح دنیا میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ دراصل, وہ دراصل جو ہے نا جسم ہوتے ہیں مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے اور ان کے عکس میں جسم ہی پروار ہوتے ہیں اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جس سے سرور سرور یا غم پیدا ہوتا ہے معینہ یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں مرنے کے بعد مسلمان کی روح حزب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے اب یہ آپ کی بات کا جواب یہ ہے دراصل مرنے کے بعد مسلمانوں کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے بعض کی قبر پر رہتی ہے بعض کی چاہ زمزم شریف میں رہتی ہے بعض کی آسمانوں زمین کے درمیان معلق رہتی ہے بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند اور بعض کی روحیں زیر عرش کندیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علی میں مگر کہیں ہو اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے اور پہچانتے اور وہ مردہ اس کی باتیں بھی سنتا ہے بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص ہے اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی کہ ایک قائر پہلے قفس میں بند تھا اور آزاد کر دیا گیا ائمہ کرام فرماتے ہیں ان النفوس القدسيه از تجربت عن العنايق البدنيه الصلت بالمنايع على وضر وتسمع الكل كل ال... وكل مشاهد کلو کل مشاہد بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں آنا میں بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی اور سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر تھی حدیث میں فرمایا گیا ایزا عماد یخلا سرو یس کہ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں جائے جائے شاہ عبدالعز... شاہ عبدالعزیز محدید بھی رحمۃ اللہ تعالی و ہیں کہ روح راہ کرب وباعدہ مقافی یکساں است کے کافروں کی خبیث روحیں باس کی ان کے مرگٹ یا قبر پر رہتی ہیں اور باس کی چاہ بروت میں کہ یمن میں ایک نالا ہے باس کی پہلی دوسری ساتویں اس کے بھی نیچے یین میں ایک اعلیٰ سجی یین ہے اعلیٰ علی جین جو ہے وہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے اور اور سجی جو ہے وہ سب سے نچلا درجہ ہے اور وہ بھی کہیں ہو جو اس کی قبر یا مرگٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں مگر کہیں جانے آنے اختیار نہیں ہوتا کہ قید ہے یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا جس کو تناسخ اور اوگون کہتے ہیں محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے یہ بڑا ایک عقیدے والی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی روح اس میں چلی گئی جس کو بدروح کہتے ہیں کہ بھائی مثال طور پر میرا رشتے فوت ہوا اور اس کی روح فلانے کے شخص میں فلانے کے شخص میں اس کی روح آ گئی ہے اور وہ ڈراتی ہے وغیرہ وغیرہ ایسا ماننا بھی کفر ہے موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب ہے روح فنا نہیں ہے سبحان اللہ روح کو فنا ماننا بد مذہبیت ہے روح فنا نہیں ہے موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا روح مرتی نہیں ہے روح زندہ رہتی ہے